رسول اللہ اللہ باللہ من منشان وضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخلا صدق و اخرجن مخرج صدق و اجعل لی ملدن کا سلطان النصیرہ سبحان ربک رب, رب العزت اما یسفون و سلامن علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم انہا نعوذ بکا من شرورہم و ندرہ بکا فی نہو رہم حضرات یہ موضوع میرے لیے بہت ضروری تھا مدتوں سے خواہش تھی کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان حدیث کی حیثیت اور حدیث پہ ضروری کلام ہو رہا تھا بہت سارے جدت پرست ذہن حدیث کو غیر ضروری سمجھنا شروع ہو گئے تھے یہ ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ حدیث کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور بسا اوقات مدتوں کتاب پڑھنے سے وہ انفارمیشن حاصل نہیں ہوتی جو ایک فوری طور پر بات کہنے سے بات سمجھ آتی ہے مگر اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت عرصہ دیر کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے جو رہتے کلام نہ تھی حضور گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کا انجام تو سب کو معلوم ہے مگر بسا اوقات ان کی شان میں ان کی حمایت میں تعریف و توصیف میں بھی کلام کرنے سے انسانی زبان کی ایسی لفزشیں وارد ہوتی ہیں کہ بظاہر چاہے وہ عقیدت کا کتنا بڑا مظاہرہ یہ ہو انسان کو کسی بھی انجام میں کی مصیبت میں ڈال سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ لوگ اونچی آواز میں حضور کی بات کرتے تھے تو قرآن میں کلام آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس انداز میں بھی بات کرنے سے حضور کے بارے میں الائے کہ تاملوم فی دنیا والا خرا کہ تمہارے تمام اعمال دین و دنیا کے غارت کر دیے جائیں وہ اولا صحاب النارفی خالدون اور ایسا نہ ہو کہ آپ جہنم کے سزاوار ہو جاؤ تو ایز اے فہمائش اور تمبی بڑا پرانا مشہور فارسی قول ہے کہ با خدا دیوان آباش اور با محمد ہوشیار کہ اللہ کے حضور جو چاہو کہہ لو اس نے آپ کو بنایا ہے آپ کی خرابی اور خوبی کو اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی قیمت پہ حیران نہیں کر سکتے مگر جب ذکر رسول ہو تو آپ کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کوئی ایسی بات اللہ کے رسول سے منسوب نہ ہو جس کا آپ کو یقین نہ ہو کوئی ایسی گفتگو اور ایسی حدیث کوٹ نہ کی جائے جس کا آپ کو سند یافتہ جس کی آپ کو شہادت نہ ہو ایک عادت جو ہماری بہت کامن نظر آتی ہے کہ جس چیز میں بھی ہمیں سہولت مہیا ہو ہم بڑی آسانی سے اس کا حدیث نام لے لیتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کسی راہ چلتے کی کہاوت ہے یا کلام رسول ہے آج کے اس درس میں اور اس سبق میں I will only highlight the importance of the saying of the Prophet اور وہ کیسے مرتب ہوئی ہے کیسے ریکارڈ ہوئی ہے اس پہ کیسے کیسے امتحانات گزرے ہیں اور کس انداز کی اس کی اہمیتیں ہیں یہ آپ کو آج کے سبق میں انشاءاللہ میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا یہ جسارت کلام اسہار کے وقت اللہ سے مخفق طلب کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی زبانیں ذکر رسول سے ہمیشہ معطل رہتی ہیں جن کی پیشانیاں مطلع انوار ہیں جن کے دل خلوص و وفا سے مہر و محبت سے معطر رہتے ہیں اخلاص سے منور جن کی چشمہ ناملود غم مصطفیٰ سے جن کی چشمہ ناملود غم مصطفیٰ سے محبت مصطفیٰ سے جلا پاتی ہیں جو قلب و ذہن کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ خدائے بزرگ برتر کے سایہ لازوال میں زندگی بسر کرتے ہیں جو ترجیحات حیات میں محبت رسول کو ہر جذبہ و رضو سے بڑھ کر سمجھتے ہیں صبح کائنات ابھی افسردہ جمال تھی جملہ تخلیقات مقاصد تخلیق سے نا آشنا تھے صحرائے ابھی قافلہ حیات کے نقش پا سے آشنا نہ تھے چشمہائے آب نقش سراب لگتے تھے شبنم وشالے آرز گل کو ترستی تھی ہجوم سیار گا اپنے محروں پہ پریشان اور سر گردان تھے خشیت الہی سے ہر پہاڑ لرزا لرزا تھا وجود آگہی کو ترس رہے تھے کہ محور کائنات میں رب ضول جلال کی سدائے کریم گونجی اور فرمایا کہ اے مخلوقات مجھ سے ڈرو نہیں میں نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ایک اصول اور قانون اپنی ذات پہ لاگو کر لیا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ کاتابہ نفس رحمان میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی تمام موجودات اور مخلوقات پر رحمت کی نظر رکھوں گا میں انہیں کسی عذاب سے آشنا نہیں کروں گا اگر ان میں خوئے تسلیم اور اذا ہوئی تو میرے ہاتھ سے وہ کبھی رنج نہیں پائیں گے ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا ان کو میں کوئی تکلیف نہیں دینے کا مگر شاید قایرا تے بالا سے اترتی ہوئی حساباز پہ ہمیں اعتبار نہ ہوتا تو رب کریم نے ہمیں رحمت مجسم کا حیولا بخشا ایک وجود کریم بخشا اور کہا اگر تمہیں دور کی دور کے اشارہ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں وہ وجود محترم تمہارے درمیان میں تمہاری تسلی کی خاطر رکھتا ہوں اور فرمایا واما ارسلنا کا اللہ رحمت یہ جو میرے رسول ہیں یہ جو میرے محمد ہیں یہ جو میرے پیمبر ہیں یہ نبی آخر خاتم نبیین ہیں، ان کو میں نے لیے رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ رحمت عالم کو پیدا کرنے سے پہلے چالیس برس تک اللہ نے انہیں دو خصوصیات سے آشنا فرمایا خاتون و حضرات یہ کس لیے تھا لوگوں کے لیے نہیں تھا اگر ان کی القابات دیکھے جائیں امانت کے صداقت کے وہ امین تھے وہ صادق تھے مگر لوگوں کے لیے نہیں تھے وہ ایک بہت بڑی حکمت عالیہ کے تحت ایک بہت بڑا بحران تھا یقین و اعتماد کا یہ ذرا توجہ سے سنیے گا ایک بہت بڑا بحران تھا قرآن کا نازل ہونا بہت بڑا ایونٹ تھا اس کائنات میں مگر وہ کس کی زبان سے ادا ہوتا کون کہتا کہ یہ قرآن ہے کون گواہی دیتا کہ یہ قرآن ہے اور اگر وہ نازل بھی ہو جاتا تو لوگ کس پہ اعتبار کرتے کس کی بات مانتے کہ یہ وہی یہ الہی ہے خاتم حضرات اس کے لیے 40 برس تک اللہ نے اپنے نبی کو صادق اور امین کہلوایا صادق اس لیے کہ اس کی وہ اس کی زبان مبارک مذاکن بھی کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی مذاکن بھی لطیفتاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات نہیں کی مزاحن بھی جس میں غیر حقیقت کا پہلو ہوتا اس میں بھی سچائی ہوتی تھی مذاق میں بھی ہمیشہ وہ مذاق کرتے جس میں سچائی ہوتی تھی ایسا ایک لمحہ حضور کی زندگی میں نہیں گزرا ایسی کوئی دلیل اور بات نہیں گزری سرکار ساتھ ماں کی زندگی میں جس میں کسی قسم کی غلط بیانی کا اشتباہ ہو ح کہ ابو جہل جیسا شخص سخت ترین دشمن کو بھی جب شریق بن اخنس نے پوچھا کہ محمد کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا حبل اور آزا کی قسم ہے کہ محمد سچ کہتے ہیں حتیٰ کہ بدترین دشمنوں سے اس صداقت کا اعتراف کروایا ایک اور بات بھی بڑی ضروری تھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء کو پوری امانت سے ذمہ داری کو پوری امانت سے ادا کر سکتے تھے کہ نہیں کرتے سکتے تھے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے امین اس لیے کہلوایا کہ ان سے کبھی کوئی امانت ضائع نہیں ہوئی امین اس لیے کہلوایا کہ لوگوں کا جتنا محمد و رسول اللہ کی امانت پہ اعتبار تھا زمانے پہ کسی پہ بھی نہیں تھا جب قرآن کو بحشیت امانت اتارا گیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور زبان پہ اتارا گیا تو اللہ کو یہ پورا پورا یقین تھا اور خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ اپنی امانت کس جگہ قائم کرتے ہیں اور اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سینا محمد جیسا امین زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہے جب قرآن اتر رہا تھا حضرت زینب کی بات آئی تھی تو ام المین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کوئی آیت شپاتے تو وہ آج ضرور چھپاتے جس میں ان کو لا پالک کے بیٹے سے شادی کا حکم دیا تھا جس سے انہیں زائد کی بیوی سے حکم دیا تھا شادی کرنے کا مگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں چھپائی اسی لیے وہ صادق اور امین تھے خاطر حضرات قرآن اتر آئے آج بہت سارے لوگ دعوادار ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن لاگو ہے حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آ جاتا مگر خاطم حضرات سمجھ آنا تو بہت دور کی بات ہے قرآن سمجھ آنا تو بہت دور کی بات ہے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کیسے قرآن سمجھا جائے گا بنیادی بات کہ قرآن کیسے قرآن سمجھا جائے گا کون کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے مجھے کس نے آگے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ ایک شخص محترم کی زبان سے دو لفظ نکلتے ہیں. محمد الرسول اللہ کی زبان سے دو لفظ نکلتے ہیں. ایک ان کا اپنا ہے ایک قرآن ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس دنیا و کائنات میں اور کون سی ریزن ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قرآن ہے کوئی آپ کے پاس ہے تو مجھے ضرور بتائیے کیا کوئی غیر عربی جو عربی نہیں جانتا جس کو قرآن کا علم نہیں ہے میں اور آپ جیسے لوگ جو مدتوں جن کو کوئی عربی زبان کیا عربی زبان کی فصاحت سے جانیں گے کہ یہ قرآن ہے کیا کو حبشی اپنی زبان کی معرفت سے سمجھے گا کہ یہ قرآن ہے قرآن کے قیام اور ثبوت کے لیے صرف ایک امین اور صادق کی آواز کافی ہے کہ جو یہ مجھے حکم آ رہا ہے یہ اللہ کا ہے اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی ہے اس کے علاوہ خواتین و حضرات زمین و آسمان میں قرآن کی صداقت پر ہمارے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے یعنی بغیر قول رسول بغیر حدیث رسول قرآن کا اسباب ممکن ہی نہیں بغیر حدیث رسول قرآن کا اسباب ممکن ہی نہیں پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو صرف قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے بھیجا بہت مدتوں کی بات سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانی حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی اساس رکھتے ہوئے کہ رب و بسم مِنْهُمْ یتلو کا اللہ ایک نبی بھیج جو انہیں آیات پڑھ کے تیری آیات پڑھ کے سنائے یہ تو ہوا قرآن کہ اے اے اللہ ان لوگوں میں ان جیسا انہی کی زبان میں انہی کی معاشرتیں انہی کے درجۂ اخلاق میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے اور آگے کا کہا وہ حکمت کی تعلیم لے چلیے قرآن کی وضاحت بتائے حکمت اس کی ایکسیکیوشن بتائے اگر قرآن نے کہا نماز پڑھو تو پیمبر بتائے گا کہ کس طرح ہوتی ہے نماز کتنے وقت ہوتی ہے کتنے انداز ہوتے ہیں اس کا طرز عمل کیا ہے نہ صرف زبان سے بتائے گا نہ صرف حدیث سے بتائے گا بلکہ کھڑا ہو کے بتائے گا اس کی ایکسی کر کے بتائے گا انداز بتائے گا کہ زیادہ ہلچل نہیں کرنی نماز میں سکون و سواد چاہیے خدا کے حضور کپڑے نہ بدلتے رہا کرو کھڑے کھڑے اس قسم کی فضول حرکتیں مت کرو نماز کے تقدس کو مجرو نہ کرو احتیاط اور انداز سے خدا کے حضور اس کی بزرگی کا اعتراف کرو ایک آیت جو ہے وہ آکام سلاد کی بیشتر ٹونٹی پرسنٹ آیت کے عبض وہ آپ کو ایٹی پرسنٹ وضاحت دے رہا ہے اور یہ حدیث حادیم حضرات وقت اور دوران وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتا دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا معیار باقی پرانی کتابوں کی طرح یہ غلط ہے باقی کتابوں کی حفاظت میں اور حدیث میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ زبور اناجیل اور صحائف بخاری اور مسلم کی طرح بخاری اور مسلم کی احادیث جو ہیں خاتم حضرات لوگ بڑے مذاق سے یہ بات کرتے چھ لاکھ حادیث تھیں جی جس میں سے چار ہزار بخاری نے سنی باقی غلط تھی ان سے آپ یہ, پو... یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر چھ لاکھ حادیثوں پہ اتنے سخت اور کڑے معیارات لگے اتنے کڑے اور سخت معیارات لگے کہ لے دے کے صرف چار چار ہزار احادیثوں کو ان محدثین نے کلیر کی. اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چھ لاکھ احادیث میں بھی کوئی احادیث موجود ہوں ٹھیک صاف ستھر مگر محدثین کے کڑے معیارات کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کوئی گنجائش نہیں دی ہے کسی قسم کی غلطی کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی انہوں نے صرف وہادی کی ہیں جن کے بارے میں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ان کے معیارات اتنے سخت ہے کہ کوئی مدتوں تک بھی ان معیارات کے خواب نہیں دیکھ سکتا خواتین اگر میں یہ کہوں کہ آج کا کوئی مرک کوئی سائنسدان کوئی دانشور کوئی کتاب کوئی تاریخی تذکرہ اگر روایت اور درائت کے ان اصولوں پہ پر پرکھا جائے جس پہ مسلم اور بخاری نے حدیث پر کی ہے ایک آدمی بھی صداقت میں کلیئر نہیں ہوتا ایک آدمی بھی صداقت میں کلیئر نہیں ہوتا ایک چیز کی آتھینٹیسٹی ثابت نہیں ہوتی وہ معیار سائنسی بھی ہے فکری بھی ہیں ان معیار کی سختی کا یہ عالم ہے کہ آج کا کوئی ایماندار ایماندار ترین انسان بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا جس معیار پہ وہ احادیث پر کھیں گئی اس لیے لوگ کہتے ہیں دو سو سال بعد جمع ہوئی خادی حضرات کیا عجیب بات کہ بہترین پیغام کو آگے بہترین انداز میں ڈھالنے کے لیے اللہ نے بہترین انداز اور انسان چنا کلام اللہ کو وضاحت کے لیے ایکسپلینیشن کے لیے بہترین انسان کی صورت میں اللہ نے قول و فعل کی صورت میں کردار کی صورت میں متشکل کیا اور انسانوں کو عطا کیا جب تک انسانوں کی یاداشت کام کرتی رہی وہ اقوال اور وہ افعال انسان تک سلامت پہنچ مگر جب دیکھا گیا کہ اہل عرب کی فصیح ترین اعلیٰ ترین کمپیکٹ ذہانت بے حد و حساب میموری اب لڑ کھڑا جائے گی اب حدیث ذہن سے ذہن کو نہیں پہنچ سکتی تو پھر اللہ نے ان بے شمار لوگوں کا معزز لوگوں کا ہمارے سر کے تاج لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے زندگیاں حدیث کے لیے مخصوص کر دی اور قول رسول کو زبان سے تحریر تک پہنچا خاتون حضرات <تصفح> خطبۃ الوداع والے دن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے میرا پیغام سنا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا جو میرا کام تھا میں نے پورا کر دیا تو لوگوں کا یار اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہا پھر جو یہ پیغام جو میں آج دے رہا ہوں جو تم میں حاضر ہو اس پہ شہادت دیں اور جو حاضر نہیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو اس وقت حاضر نہیں ہے خادر حضرات یہ زبان کی ترسیل تھی یہ تو وہ لوگ تھے جو اس وقت حاضر تھے یعنی حاضر لوگوں نے حاضر لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا ہمارا کیا بنتا ہم کہاں جاتے ہم بھی تو اخر اسی شاخ سے پیوستہ تھے, اسی شجر کی تھے اسی رحمت کریم کے طلبگار تھے تو ہم تک کیسے بات پہنچتی اب یاداشت سے نہیں پہنچ سکتے تھے پھر اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ان مخلصین کو پیدا کیا بے حد و حساب محنت کرنے والوں کو پیدا کیا بخاری اور مسلم کو پیدا کیا ابی داود اور احمد بن حنبل کو پیدا کیا امام مالک کی موطا کی تخلیق کیے امام مالک کو جرت و استقامت دی اور اس طرح ان لوگوں نے حدیث کو مرتب کیا حدیث کو ہم تک پہنچایا یہ اللہ کے فضل کی نشانی بنا ہماری رہبری کی علامت حضرات اناجیل پہ کوئی روایت و درائت نہیں لگی اگرچہ وہ بھی کافی عرصے کے بعد کلیکٹیو بہت لوگوں نے مگر وہاں پیمبر کی باتوں کو ہواریوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام سے متی نے سنا مرکس نے سنا لوکا نے سنا یوہنا نے سنا حتیہ کہ برنواس نے سنا ہمارے یہ باتیں سنی مگر ریکارڈ نہیں کی کسی کو بتائی نہیں بہت عرصے کے بعد تھرو لیٹرس خطوط کے ذریعے سینٹ پال نے اینٹی آکس کے راہب نے پھر ان کو کلیکٹ کیا مگر کلیکشن میں کسی قسم کی اس نے ایگزامیشن نہیں کی ایگزام کا ایک چھوٹا سا معیار میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ابھی وہ لیٹر موجود ہے جو شاہ مصر کی مقوقس کے مصر کے پرانے مختوطات میں سے ملا ہے وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے. اس وقت گھر پہ موجود ہے. اس کی زیارت میں آپ کو کرا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو انہوں نے شاہ مصر کو لکھا وہ خط حدیث میں بھی محفوظ ہے بخاری میں محفوظ ہے. اگر آپ نے زیرو زبر کے لحاظ سے حفاظت کے معیار دیکھنے ہوں تو آپ دونوں لیٹرز کو کمپیئر کر لیجئے گا وہ لیٹر جو اصلی موجود ہے اور وہ حدیث جو بخاری کی موجود ہے زیرو زبر تک وہی ہے ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبانیں کہاں تک سلامت رہتی خاتیم حضرات کوئی زبان سلامت نہیں رہتی آپ کے بچپن کی زبان اب بڑے ہونے تک سلامت نہیں رہتی دو سو سال اور تین سو سال کے عرصے میں زبانیں کیسے بگڑتی ہیں میں یہاں انگریزی پڑھ رہا تھا کم ہیئر مانچیسٹر میں اترا تو پتہ لگا کم परेशान ہے پریشان गया मैं ہو گیا میں نے کہا یہ تو ساری کے سارا جو چینج ہو گئی نارتھ میں ڈائلیکٹیکل چینج آ رہی اتنی بڑی بڑی کہ پندرہویں سدی کی انگریزی کہاں اور آج کی انگریزی کے کہاں وان دا ٹپرل وی س انگریزی جی, ڈرنا نہیں ون سیٹ لکور فلو یہ پندرہویں صدی کی انگریزی چوسٹ انگلش بتاؤ کتنی آتی ہے کو اس کو سمجھ اگر تین چار سو سال کے وقفے سے زبانوں کا حلیہ اتنا بگڑ جاتا ہے تو بخاری اور مسلم تو پندرہ سو برس سے وہی یا دو سو سال نکال دو تیرہ سو برس سے وہی ہے تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ وہ پروردگار عالم نے اگر اپنی کتاب کو محفوظ رکھا رکھنا اگر قرآن کو محفوظ رکھنا تھا تو کاہے کی خالی حفاظت اس کے کام آنی تھی ایک خالی قرآن کی حفاظت اس کے کس کام آنی تھی اگر قرآن ہوتا رسول محفوظ نہ ہوتے ایکسپلینیشن محفوظ نہ ہوتی تو آپ کے کس کام کی آپ کو تو آج کچھ سمجھ نہ آتا کہ قرآن کی فلا آیت کا کیا مطلب بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے معززم جو قرآن کے شارے ہیں وہ ہمیں صرف ایک آیت کے بارے میں بھی یقین نہیں دلا سکتے جب اللہ کہتا ہے کہ واب ربا کا یقین عبادت کیے جا حتہ کہ تو یقین تک پہنچے خواتین حضرات میں آپ سارے عالم کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو یقین کا کیا ترجمہ کریں گے یقین کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے یقین کا ترجمہ یقینی ہو سکتا ہے فیت ہو سکتا ہے ٹروت ہو سکتا ہے مگر موت تو نہیں نہ ہو سکتا یقین کا ترجمہ موت تو نہیں نہ ہو سکتا کیا عجیب بات ہے کہ جب یہ آئےت اتری کہ وابد ربکہ حتی یا تیا کل یقین عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچے تو اصحابِ رسول متفق علائے فرماتے تھے کہ ہم تک جو روایتِ اعتبار پہنچی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو موت تک پہنچے یعنی موت سے پہلے کبھی یقین نہ کرنا یقین ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی موت سے پہلے آدمی کیوں یقین رکھے کہ میں صاحب نجات ہوں؟ موت سے پہلے کیوں آدمی اپنے تقویٰ پہ انحصار کر بیٹھے موت سے پہلے کیوں انسان یہ خیال کرے کہ میں ولا کے منصب پہ براجمان ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا آخری سانس ہی شہادت دے سکتی اور اس آیت کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ اللہ پہ گمان اچھا رکھو خاص طور پہ مرتے وقت خاص طور پہ مرتے وقت کے مرتے وقت کا گمان تمہیں کام آئے گا جناب علی کر ملا وجر کو جب ابن ملجم کا کنجر لگا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا گیا کہ خارجی ہے خارج از اسلام ہے کہا ربِ کعبہ کی قسم میں آج کامیہ ہوا حضرین حضرات یہ حدیث کے بغیر ممکنی کہ چھوٹی سی آیت آپ کے ذہن و دل پر اتنا مربوط اثر رکھے استاد کے بغیر کوئی فارمولہ سمجھ نہیں آتا اور جن لوگوں نے حدیث کی عزت نہیں کی اور جن لوگوں نے اس میں نقص ڈھونڈا ان کا بھی ذکر آئے گا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ حدیث پہ کوئی کم عقل موترز ہو سکتا ہے کم فہم موترز ہو سکتا ہے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈز لگے ہوئے ہیں اس کے تحت آپ یہ ضرور کہیں کہ کم درجہ اور رتبہ کی حدیث ہے مگر جب ایک حدیث خالص ہو کر مشہور احاد متواتر ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے حسن اور صحیح ہو کے آپ تک آتی ہے تو آپ کو اس کا یقین کرنا پڑتا اور یقین کیوں نہیں کرتے یہ بھی میں آپ کو بعد میں واضح کروں گا اور یہ بھی غلط ہے خواتین و حضرات جب پہلے بھی یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ سو دو سو برس بعد حدیث کا وجود آیا بلکہ اب رفتہ رفتہ ہمارے پاس لیٹسٹ وہ مختوطات نکل رہے ہیں خاص طور پر صحیفہ صادقہ نام کی احادیث جو ہنڈریڈ پرسینٹ بخاری میں بھی موجود ہے سو سال کے اندر اندر مرتب ہو چکی تھی ابھی مزید انکشافات جب نکلیں گے تو میرا خیال ہے ان کی مزید خبر آئے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ضروری فرمایا تھا کہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا حکمن فرمایا جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ دعا یہ مانگے گی کمارو علیہ وہی الْكِتَابَ حمل کتاب مَا لَمْ وہ تَعْلَمُونَ کہ ان کو وہ باتیں سکھائے جو یہ جانتے دی. علم دے کتاب دے کتاب کی وضاحت دے رسول اندازے اندازے تہارت بتائے وضو بتائے وضو کے طریقے بتائے انسانی معاشرتی داخلی زندگی کو ترتیب دے بیوی اور شوہر کے مسائل ان سے بیان کرے خادم حضرات ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو صدیق کے پاس مغیرہ بن شابہ حاضر ہوئے اور کہا کہ دادی کا حصہ ایک بٹ آپ حکم نامہ فرمائیں کہ ایک بٹ حصہ دادی کو دیا جائے تو انہیں کہا ایسا تو میں کوئی حکم نہیں جانتا قرآن میں ایسی تو کوئی بات نہیں جانتا تو حضرت ابوبہ کے صدیق نے کہا میں یہ حکم نہیں دے سکتا کہ میں تو ایسا حکم جانتے ہی نہیں ہوں قرآن میں ہے نہیں تو مغیرہ میرہ بن شاہ نے کہا کہ نہیں میں اس کے لیے شہادت رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہوا انہیں کہا شہادت لاؤ پھر حضرت محمد بن سلمہ کی شہادت لائی گئی اور ان کا ہم نے بھی رسول اللہ سے سنا سے یہ سنا ہے کہ دادی کا ایک بٹ اچھے حصہ ہے اور اسی کے حضور نے حکم فرمائی ایک بڑے مزے کی بات ہے آپ کو پتا حضرت عمر سے تو بات کر کے بندے مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو حضرت ابو موسا شریف کی حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دینے گئے کو تین دفعہ دستک لی اس کے بعد واپس چلے آئے عمر باہر نکلے اور اسے گریبان سے پکڑ لیا کہ تو چلا کیوں گیا تھا بھائی تین دفعہ دس تک میرا انتظار کیوں نہیں کیا اس نے کہا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے گھر جاؤ تین دفعہ دس تک دو اور اگر وہ جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ کہنے کا نہیں میں تمہیں کوڑے ماروں گا مجھے ثابت کرو کہ یہ بات ہوئی صاحب ذرا وہ تعدیل کرتے تھے جرہ کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ تو حضرت ابو موسیٰ بڑے گھبرائے اس لیے کہ ضربے عمری سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے مسجد میں آگے بڑے روے پیٹے کہ ہے کوئی میری گوائی دینے والا تو آخر مسجد میں سے ایک صحابی نے کہا آپ ٹھیک ہے جو میں اس وقت حاضر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی آپ نے کلمہ شکر پڑا انہوں لے کے انہیں لے کے حضرت عمر کے پاس واپس آئے اور تب یہ بات حدیث اور حکم کا حصہ بنی حضرت علی کرم اللہ جب کو کوئی بھی بات سننے سے پہلے شہادت کیا کرا تعدیل آئی اس وجہ سے کہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب کوئی بات کوئی منافق ایسی بات کرے اور فاسق کوئی ایسی بات کرے جس سے تم میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو اور تمہیں بات سمجھ نہ آئی تو قرآن نے کہا کہ پہلے ان لوگوں کو پیش کرو جو سمجھدار ہیں جو جاننے والے اور پھر وہ تمہیں جو وضاحت کریں اس پہ عمل کریں ورنہ ایسا نہ ہو کہ کم فتنہ و آگ کے شکار ہو جاؤ پھر حضور اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس خبر آئے اسے کم از کم دو گواہوں سے کنفرم کر لیا کرو حضرات, یہ حرا اور تعدیل یہ ہمارے ایمان اور حدیث کا حصہ ہے بڑے بڑے تابعین نے انہی اصولوں پہ جرا کو کریٹیکل لاز آف ریلیجن کو ترتیب دیا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو یہ حدیث جو ہے آج نصیب ہے اللہ نے کہا ہما آتا کا مرآم رسول افغد من فنتا ہوں اللہ نے کہا جو تمہیں رسول دیں لے لیا کرو جس چیز سے تمہیں رسول منع کریں چھوڑ دیا کرو ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود کے پاس ایک خاتون بڑے غصے میں آئی آگے کہا دیکھو تم بوے منڈانے کے خلاف فتوا دیتے ہو تم انہیں مردود کہتے ہو میں تو نہیں تمہیں چھوڑوں گی یہ تم کہاں سے فتوا دیتے قرآن میں تو نہیں ہے تو مسعود نے کہا قرآن میں تو ہے یہ جو میں تمہیں فتوا دیتا ہوں یہ قرانی میں تو ہے کہاں ہے کہ کہا, کہا, کہا؟, کہا, کہا, کہا، کو نہیں پتا وہاں کمر رسول جو رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو وہاں نہاک اور جس سے منع کرتے ہیں وہ چھوڑ دو تو رسول نے کہا نہ چھوڑ دو یہ نہ بنڈے کرسوانا اور چیز ہے میں منڈوانے کی بات کروں ٹوٹلی کلین کر کے ساخت بدل دینا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مردود ہے یہ نہیں کہا کہ کافر ہے مشرق ہے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک اچھا فیل نہیں ہے رد کیا ہوا فیل ہے تو کہا اللہ کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہ خدا کا رسول جو دے اسے لے لو اور جس کام کو چھڑائے اسے چھوڑ دو رسول فخت آتا اللہ کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے آپ کو بعد میں کر دی. پہلے رسول کی عطاط بیان کر آڈر آفیڈینٹ چینج کر آپ کو پتا ہے کیوں? اللہ سے تو واسطہ ہی نہیں پڑتا صبح کے وقت اللہ سے تو کوئی واسطہ نہیں پڑتا نہ کسی ڈائریکٹ شرح کا واسطہ پڑتا ہے پہلے تو ہم اس بات کو مانتے ہیں جو اللہ کا رسول ہمیں عطا کرتا ہے اور پھر کہیں جا کر ہم مرتبہ سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ خدا ہے ورنہ ادھر تو چھٹی تھی ساری اور ہمارا تن ہم اسے خیال اور سراب سمجھتے تھے اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا ہے ہم نے کہا خدا ہے لا الا پھر کہا ایک ہے ہم نے کہا ایک ہے پھر کہا قرآن اس کا ہے ہم نے کہا قرآن اس کا ہے پھر کہا میں اس کا رسول ہوں ہم نے مانا کہ وہ اس کے رسول ہے کہا میری بات ماننا بہت ضروری ہے اس لیے اب اللہ کی بارش یہ کہنا کہ جو رسول کی آتا کرے اس نے سمجھو میری عطا کی جس نے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی خالیم آزاد اتنی گرمی ہے کہ پانی گرم ہو گیا آئی ہوپ یو آر ناٹ فیلنگ دیٹ گریولی ویسے موسم جب بدلتے ہوں تو پسینے کی وجہ سے بندے کی صحت کھل جاتی پیشنٹ ماشاء اللہ پانی اویلیبل ہے چائے اویلیبل ہے کاوا don't worry about that ڈونٹ oh, انگریز کی رائے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اینڈریو رپن نے بڑی بڑی تحقیق کے بعد قرآن کی آیات گنی ہے تو اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اب اگر آج کے آپ وہ فخری نہیں اور وضاحت وز, کرنے والے لوگوں کو جائیں گے تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا تو اس نے کہا ہے کہ only, only Twenty percent of the Qur'an is about making law. Twenty uh, percent of the Qur'an is making law. Eighty percent of the Qur'an is making uh, uh, on making character. That is in the 80% Qur'an is about making law. 600 ayat Qur'an is about making character. اور بہت کم آیات جو ہے قانون سے ڈیل کرتی صرف اسی قوانین جو ہیں قرآن لا پہ اسٹیبلش ہیں اور باقی تمام قرآن جو ورسز ہیں وہ اخلاقیاتی قانون کو ڈیل کرتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے کہ قوانین تو ہزاروں ہے تو پھر کیا ہوتا ہوگا تو وہ کہتا ہے کے تمام تر قوانین جو بلٹ ہوئے ہیں ان کی بنیاد حدیث رسول ہے تمام تم قوانین سوائے چند قوانین کے جن میں وراثت ہے جن میں بڑے کرائم میں یا کہتے یاد ہے جیسے یا سنسار یا رجم ہے اس کے علاوہ تمام قوانین جو ہیں حدیث حدیث رسول پر مبنی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے اس سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد 20% ٹوینٹی پرسینٹ آن دین ہے اور 80% پرسینٹ آن دا حدیث ہے اتنی امپورٹنٹ بنیاد کو چند ایک چند ایک اور ایسا سے کمتری کے مارے ہوئے مفت تنقید برائے تنقید کے اصول سے کیسے رد کر سکتے اتنے بڑے اتنے بڑے ایک کائناتی ڈھانچے کو مذہبی ڈھانچے کو اخلاقی ڈھانچے کو ایک ایک انڈیویجل اٹھ کر کیسے مسمار کر سکتے یہ مجھے آج تک بات نہیں سمجھ بھی. بات یہ ہے کہ اعلی ترین کتاب اعلیٰ ترین فہم و فراست پروردگار کسی واحد ذہن نصف یا کم تعلیم یافتہ مصنوعی یا خود ساختہ انٹلیکچوئل کے سپرد نہیں کر سکتے اب بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے پرانے فارابی گزرا سینا گزرا جیسے راضی گزرے یہ سارے لوگ انٹلیکچوئل ضرور تھے مگر نہ ان میں سے کوئی محدث تھا نہ فقی تھا اب قانون سازی ان کے سپرد نہیں کی جا سکتی فرض کیجئے ایک آرٹ اور بڑا ہی خوبصورتی کا دلدادہ ایک انفرادی شخص ہے تو ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا کرے وہ جتنا چاہے ہوا کرے مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ جملہ انسانوں کے لیے قانون بنانا اس کے سپرد کیسے کیا جا سکتا ایک انڈیویجل کو تو آزادی حاصل ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا فرض کرو وہ اجازت مانگے مجھے بدھ تراشی کی اجازت دو پھر تھوڑے عرصے کے بعد کرو اگر میں محبتاً کسی بھوت کو پوچھ بلو تو مجھے اجازت دے دو آرٹسٹوں کا کیا ہوتا ہے ایک خپتے زین ہے ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھر قرآن کیا کرے گا حدیث کیا کرے ایک شخص ہے جو زیادہ ہی نرم ہے ایک خاتون ہے جو مردوں کے بارے میں زیادہ ہی سخت ہیں وہ ہر انڈیویجل اپنی مرضی میں چاہے گا یہ قانون نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث غلط ہے یہ قانون نہیں ہونا چاہیے اوپر سے جب سے محض دور آیا یورپ میں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کیپیٹل پنشمنٹ ختم کر فورن مسلمان مفکرین تو چگلتے ہیں نا اگلتے نگلتے رہتے ہیں انہوں نے فورن قانون اندر ڈال لیا ادھر آ کے اعلان شروع کی اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں انہوں نے اعلان کرنے کہ ہم بھی جی جرائم پیشہ لوگوں کو پوری پوری دیں گے ان پہ کرم کریں گے ان پہ نواز کریں گے ان کو سواریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے انہوں نے قانون بدل کے دوبارہ کیپٹل پنشمنٹ لاگو کر یہ ابھی پہلے دور مرمت سے گزر ہے تو خاتم حضرات ایک انڈیویژل ایک اور مفکر کے سفر کیسے پوری ایک ایک ایک معاشرے کی فلاح و بہبود کیسے سپرد کی جاتی ایک اور فنی بات ہے زیادہ تر حدیث کے یا حدیث کے لیول پہ مذہب کے مخالفین جو یورپ میں گزرے ان کو ایک موومنٹ کریں موومنٹ کہتے ہیں اس کے اگر اس کے آپ نام دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں اس میں لاڈ ہیوم ہے برکلے ہے والٹر ہے روسو ہے بڑے بڑے نام ہے بڑے بڑے نام یورپی کلاسکس ہیں فلسفی کے ادب کے دلیل کے ہمارے ہاں جناب پرویز مشرف جناب تاریخ عزیز ملالا فرمائے ڈفرینس ہے ادھر بہترین دانشور اعلیٰ ترین یورپی معاشرے کے دانشور اینڈ کی تاریخ چلا رہے ہمارے ہاں نازمین چلا رہے ابھی سے کا فرق راجا بشار صاحب چلا رہے ہیں چوہی پندرہ جولائی یافتہ پنجاب پیدا کر رہے یعنی انٹلیکچوئل انکپیسٹی کا یہ حال ہے کہ ایک بڑی موومنٹ اور بڑی تحریک کے چلانے کے لیے جو اسباب چاہیے ہوتے جو ذہن چاہیے ہوتا I count this as a basic problem of پاکستان politics and administration The problems were a little bigger than the capacity of those who wanted to solve them. They didn't have a doubt. They didn't have a power of power, which could solve such a big problem. The result was an incompetence, and absolute chaotic society. اسی کام کردین حضرات لازم عام ہر متلاشی یہ تلاش کرتا ہے کہ قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی اور ہر متلاشی یہ تلاش کرتا ہے کہ اصحاب رسول نے قرآن کو کیسے سمجھا خاطر حضرات یہ بتائیے کہ میں یہ کیوں تلاش کرتا ہوں کہ اصحاب نے قرآن کو کیسے سمجھا میں اس لیے تلاش کرتا ہوں کہ ایک فرد نہیں ایک پورا معاشرہ خدا رسیدہ ہو گیا تھا اپنے اللہ کو پا گیا تھا خدا ان کو پا گیا تھا وہ اپنے اللہ کو پا گئے تھے ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا آ گیا کہ خدا ان سے راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا یہ اللہ سے راضی ہو یہ پھر نہیں آیا زمین و آسمان میں نہ کوئی ایسی قوم گزری نہ ایسے بندگان خلائق گزرے نہ کوئی ایسا گروہ عظیم گزرا نہ پھر کوئی اصحاب شجرا گزرے نہ کوئی اصحاب بدر گزرے اگرچہ مثالیں جزوی طور پہ دی جا سکتی ہیں مگر بحثیت ایک قوم کے کوئی اٹھ کے خدا رسیدہ نہیں ہوا یہ صرف اصحاب ہوئے تو میرا یہ حق نہیں بنتا کہ بحثیت مسلمان کے میں یہ کوشش کروں جاننے کی کہ آخر ان لوگوں نے قرآن کیسے سمجھا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں یہ سوچنے کی کوشش کروں کہ آخر انہوں نے رسول اللہ کی کیا بات سنی کیا انداز دیکھا کیا طرز حیات دیکھی فہم و فراست دیکھی میں اب ابن تیمیہ پہ تو بھروسہ نہیں کر سکتا میں سنی سنائی باتوں پر میاں پرویز پہ تو نہیں نہ کر سکتا میں غلام احمد پہ بھی نہیں کر سکتا میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بات سمجھنے والوں نے کیا آخر سمجھا کس طرح سمجھا کہ وہ مسجود ملائق تو نہیں مسجود خلائق ہو گئے وہ لوگ وہ ہماری تعظیم میں ہماری محبتوں کے مرکز بن گئے آج ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی صحابی کا نام لیں اور رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہیں یا رضی اللہ تعالی انہر نہ کہیں ہم یہ دعوی بار بار شمار کرتے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ ان اقوال کی اللہ حفاظت کرتا اور اس انداز کی بھی حفاظت کرتا جس سے پہلے لوگوں نے اپنے رسول کی مطابعت کی اور ان کی خدمت کی اور ان کو اشرافیہ میں اللہ کے رسول نے گنا اور ان کی تعلیمات کو آج ہم تک اگر کسی نے حکمت اور انصاف سے پہنچایا ہے تو وہ صرف اور صرف حدیث رسول ہے اور اس کے بغیر ہم کسی کانڈکٹ آف لائف میں بھی ادھورے رہ جاتے ہیں اگر تمام عالم ہوتے جیسے آج کل کے لوگوں کا خیال ہے اگر تمام لوگ اس قابل ہوتے کہ وضاحتوں کے قابل ہوتے اگر تمام لوگ علم والے ہوتے ہر معاشرے میں باوجود اس کے بڑی تعلیم وہ دس بیس کروڑ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود یہ تو نہیں دیکھا گیا کہ ہر تعلیم یافتہ اٹھ کے خلاق طبیعت کا مالک ہو جائے ان میں سے بھی کوئی کوئی ہوتا ہے یہ ایک اصول ہے کہ اتنے سارے پڑھے لکھے مخلوقات میں سے سارے تو دنیا کو علم و فکر کے اصول نہیں رہتے ذہن ایک مادی وجود ہے اور ذریعہ فکر ہے ذریعہ تعلیم ہے اگر کتابی علم اور شماریات سے فہم کا ہونا لازم ہوتا تو بیس بیس کروڑ لوگ ایٹ اے ٹائم دنیا کو ایڈوائز کر رہے ہوتے مگر اللہ نے فہم کو آسان نہیں رکھا کتاب کے علم کو عام کیا اور فہم کتاب کو مخصوص کر جناب علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی زائد قرآن ذرا چھوڑ کے بتا دو ہمیں کوئی فالتو قرآن ہے یا ہی آپ کے پاس آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے کہا رب کعبہ کی قسم ایک زیرو زبر وہی ایک ایک جملہ وہی ایک ایک فکرہ وہی لفظ وہی مگر یہ کہ اللہ نے ہمیں فہم زیادہ آتا ہے یہ فہم وہ ہے کہ جب دو پیمبروں میں بھی اتفاق کا حادثہ ہو جائے حضرت داؤد اور سلیمان میں بھی جب تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ نے حضرت داؤد کی ججمنٹ پسند نہیں فرمائی تھی حضرت سلیمان کی ججمنٹ پسند فرمائے ہلکا سا کامنٹ بھی ساتھ دے دیا چھوٹا سا فہم نہ سلیمان جب پسند فرمائے ججمنٹ تو چھوٹا سا ساتھ کامنٹ دے دیا اللہ نے فہم نہ سلیمان ہم نے سلیمان کو عطا فہمت حضرات پڑھائی لکھائی انٹلیکچولیزم کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے فہم قرآن کہتے ہیں فہم کتاب کہتے ہیں فہم ادب کہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا اگر فہم و فراست خدا کی دین نہ ہوتی اگر انٹیوشن اور الحا میں علم خدا کا نہ ہوتا تو آپ کو آج تاریخ علم و ادب اور سائنس میں لے دے کے چند نام کیوں ملتے تاریخ ساز نام تو چند ہے ڈیڑھ سو سال پہلے آئنسٹائن ہے کہیں ویٹکانسٹائن ہے یہ صدی رسل کے نام ہے کسی اور ادیب کے نام ہے ایک ایک بس ایک, ایک بہت تھوڑے سے لوگ جنہوں نے دنیا علم و ادب و معرفت اور اخلاق کو سنوارا ہوتا یہ خاطر حضرات فہن کی بات ہے جو بہت سے رابیان حدیث کو نصیب نہیں ہوتی بہت سے رابیان حدیث کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی حدیث ہے کیا خاتمہ حدیث کا ابتدائی لمبا ہو گیا حدیث تو آپ بھائی اب آپ کوشش کیجئے کہ آپ سب کو تھوڑی تھوڑی لگ جائے زیادہ بے شک نہ لگے حدیث کا مطلب ہے رپورٹنگ رپورٹنگ کہی ہوئی بات بات تذکرہ رواتا سب حادیث ہے مگر ہمارے ہاں یہ حدیث نہیں کراتی اصطلاح شریعت میں حدیث دہرائی ہوئی بات اگر آپ غور کرو تو حدیث دہرائی ہوئی بات لفظ حدیث میں دہرانا نہیں آتا مگر ہماری اصطلاحات میں حدیث دہرائی ہوئی بات وہ بات جو رسول اللہ نے کہی اور جب حدیث میں دہرائی جائے تو ہم اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے میں نے آپ کو حدیث کی ضرورت بیان کی بہت فرق ہوتا ہے حدیث کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے حافظہ اور وقت کا بڑا بحران بنتا جب ترجمے آتے ہیں تو تراجم میں فرق پڑ جاتا ہے ایک زبان میں شاید ایکزیکٹلی exactly وہ لفظ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے اس لیے ایک تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے انداز گفتگو میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے عرب اس لہجے میں بات نہیں کرتے ہیں جیسے ہم کہتے وہ تو قسم بھی عجیب انوکھی جی کھاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم تو نہیں ایسے کھاتے ہیں ہم تو سیدھی سعدی اللہ کی قسم کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہم تو اتنے لفظ ہی نہیں استعمال کرتے ہیں. وہ ایک انداز ہے ایک ڈرمیٹک ایکسلنس اس میں ایک معاشرت ہے اسٹائل ہے اس لیے کوئی بندہ جو حدیث پہ گفتگو کرے گا اس کے لیے بہت لازم ہے کہ عراب کے اس طرز معاشرت کا بڑے غور سے مطالعہ کرے وہ مغازی کا مطالعہ کرے وہ صبائے معلقہ کا مطالعہ کر ان اندازوں کے ان لوگوں کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ حدیث کے محاوروں کے گڑبڑ کا شکار نہ ہو جائے جیسے آج ہمارے بہت سارے معززین جو نقاد ہیں حدیث کے وہ معمولی سی بات پہ سیکوا ہو جاتے ہیں جو اعراب کے نزدیک بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے حدیث اعتراض کی ہو جب شروع ہوئی تو بعد میں بڑے انٹلیکچل گروہ ان میں معتضلا قدریہ جبریہ اخوان صفا سیاسی گروہ اموی عباسی اہل بائد کے حمایتی سارے کے سارے اپنے اپنے مقاصد کی احادیث تلاش کرنے لگے ایک دفعہ کسی سے پوچھا گیا کہ یار تم اتنا رسول اللہ پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو ایک موضوع کرنے والے حدیث کو وضع کرنے والے سے پوچھا گیا ذرا بڑی دلچسپ بات ہے سنیے گا کہ اس نے پوچھا تم اللہ کے رسول پہ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا عذاب کتنا ہے تو تم اللہ کے رسول پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو تو اس نے کہا نہیں ہم تو اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولتے ہم تو ان کے لیے بولتے ہم کہ ہم اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولتے, بولتے ہیں ہم, ہم ان کے لیے بولتے امام مسلم بن حجاج کا ارشاد ہے کہ اہل خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں اہل خیر سے سمجھتے ہو نا صوفی بزرگ اللہ کے نیک بندے بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ میرا نہیں کہنا معاف کیجیے گا مجھے نا الزام دیجیے گا یہ بہت بڑے محدث سے حضرت مسلم بن حجاج کا قول ہے کہ اہل خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے جر اور تعدل کے ماہرین میں سے بہت بڑے محدث ہیں ماشاءاللہ اللہ و تعالی اور اخلاق میں اعمال میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی مثال ایک سورج کی سی کہتے ہیں اتنے بڑے محدث کم پیدا ہو آپ نے اسناد کے بارے میں فرمایا کہ اگر اسناد کا علم نہ ہوتا تو جو جس کی مرضی ہے دین میں شامل کر لیتا اگر اسناد کا علم نہ ہوتا تو جو جس کی مرضی ہے دین میں شامل کر لیتا یعنی محدث کو علیحدہ کیا فرد کو فرد سے علیحدہ کیا کلام کو کلام سے علیحدہ کیا لفظ کو لفظ سے جدا کیا عمر کو عمر سے جدا کیا خاندان کو خاندان سے جدا کیا بیٹے کو باپ سے جدا کیا ایک ایک تخصیص ایسی برتی کہ شیطان کی گمراہی کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ تھا اور پھر حدیث ابن مبارک کہتے ہیں کہ اسناد کوئی علم کا حصہ نہیں دین کا حصہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو پھر لوگ جو چاہتے کرتے اور جیسے آج ہو رہا ہے. آج کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں کہ حدیث کیا ہے کس طرح کلیکٹ ہوئی ہے اس کے اسٹینڈرڈ کیا ابن سیرین کی ایک ایڈوائز آپ کو دیتا چلو امام علامہ ابن سیرین نے امام ابن سیرین نے فرمایا کہ دین بہت اہم ہے اس کو کم تر چیز نہ سمجھو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کس سے لے رہے اس کو مذاق نہ سمجھنا یہ بہت بڑے ماہرین کی بات ہے ہر راہ چلتے سے دین قبول نہ کیا کر لیا کرو جن کی شناخت نہ ہو ان سے دین نہ قبول کیا کرو یہ بڑے صاحبان علم کی بات ہے یہ راہ چلتے ہوئے دین قبول کرنے کا جو نقصان آج ہمیں ہوا ہے کہ ہم قریباً قریباً ہزار فرقوں میں بٹ گئے ہیں اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوکلائزڈ انٹرپریٹیشن جو ہم نے گین کی ہے دین کی اس کی وجہ سے یہ ہمارے سارے نقصان ہیں <laughs> حجر حضرات میں بڑی تیزی سے کیونکہ شاید آپ میں سے کچھ کو اس سے دلچسپی ہو کہ حدیث کو بنیادی طور چار مختلف انداز میں بانٹا گیا روایت کے لحاظ سے حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کو مختلف لوگوں سے بیان کیا جاتا ہے سب سے پہلے حدیث کدسی حدیث قدسی اس حدیث کو کہتی ہیں جو خود خدا سے روایت کی جائے قرآن کے علاوہ جب اللہ اپنے رسول سے بات کرتا ہے تو اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث کچھ کے مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے یہ حدیث ہے اس میں رسول اللہ مینشن کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ خدا کی یہ بات ہے کہ اللہ جسے علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اسے مرفو کہتے مرفو حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے چلتے چلتے فلاں نے کہا فلاں نے روایت کی فلاں نے کہی تابعین نے روایت کی اصحاب تک پہنچی اصحاب نے روایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مرفو کہتے خواہ متصل ہو خواہ غیر متصل یعنی سند ملے نہ ملے ٹوٹے نہ ٹوٹے یہ مرفو حدیث کہلاتے ہیں. اس کے دوسرے نمبر پہ جو صحابی تک حدیث رہ جائے اسے موقوف کہتے ہیں. اب دیکھتے ہو لفظ موقوف میں وقف ہے نا کیونکہ یہ براہ راست رسول تک نہیں پہنچی اس لیے موقوف کہتے ہیں. تیسری حدیث وہ ہے جو صحابی تک نہیں پہنچی رسول تک نہیں پہنچی جو تابعین تک پہنچتی ہے اس کو مختو کہتے ہیں یہ منقطع ہو گئی اصحاب سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر تابعین تک بالکل مسلسل اور متوادر ہے اس کو مختو کہتے ہوگا صحیح حدیث صحیح حدیث جو بولتا اٹھتا صحیح حدیث صحیح حدیث اس مسند حدیث کو کہتے ہیں سند یافتہ حدیث کو کہتے ہیں جو حضور تک صحابی تک یا تابی تک پہنچ یعنی وہ حدیث جو مختو ہو جو موقف ہو جو مرفو ہو مگر اس کے راوی سچے عادل با اختیار دیانت دار ہو کوئی علت نہ ہو سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں, میں بھی نکل جاؤں گا اور تمام کسی قسم کی علت ان میں موجود نہ ہو اور حدیث شاز نہ ہو یہ ایک نیا لفظ حدیث شاز نہ ہو شاز یہ ہوتا ہے کوئی کم درجے کا عالم بڑے عالم پہ زبان درازی کرے یعنی وہ روایت بیان کرے کسی بڑے سکہ موتبر آدمی نے بات کی ہے اور بیچ میں سے گزرتا ہوا کوئی کہے نہیں nah, نہیں nah, اس کی بات نہیں میری بات یہ ہے میں نے اس طرح سنی ہے تو ایسی حدیث کو شاز کہتے ہیں، اکیلی جو جب کوئی کمتر درجے کا محدث یا راوی کسی بڑے درجے کے راوی پہ تمز کرتا ہو یا اس کی بات کے خلاف کرتا ہو تو اسے شاز کہتے ہیں۔ مگر صحیح اگر آپ دیکھیں ہم صحیح کس کو کہتے ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو براہ راست حضور صحابی یا تابعین تک پہنچے راوی سکا ہو عادل ہو با اختیار ہو اس میں کوئی نقص نہ ہو کوئی علت نہ ہو اور حدیث شاز بھی نہ ہو کسی کمتر درجے کے عالم کی بھی نہ ہو حسن وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف و ضبط ہو باقی شرطیں پوری ہوں صحیح والی خفیف و ضبط ہو حضرت غور کیجئے گا کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی راوی کا حافظہ کمزور تو وہ صحیح کے درجے سے گر جائے گی اگر کسی راوی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ صحیح کے درجے سے گر جائے گی اور حسن کے مقام تک آ جائے گی اس کا رتبہ کم ہو جائے گا باقی سب شرائط ٹھیک ہے حسن قابل قبول ہے اچھی حدیث ہے مگر ایک خامی بھی نہیں بخشتے نا محدث جرا والے ایک خامی نہیں کہتے اس کا حافظہ کمزور خفیف الزبط ضبط ہے یہ لفظ نہ مشکل ہے اب اس کو سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے مگر میں سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی راوی کے حافظے میں شبہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ خفیف الزبت ہے یہ حسن کے درجے پہ نہیں جا سکتے خفیف حدیث آگے آتی کمزور خفیف خفت والا شرمسار شرمسار حدیث والا کون ہو سکتا ہے خاطر نظرات کہ جو نہ صحیح ہو نہ حسن ہو اس میں دونوں صفات نہیں پائی جاتی حکم مردود ہے خفیف حدیث ہے موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی قذاب گھڑ کے حضور سے نسبت دیتے جھوٹی حدیث بے شمار مگر اگلوں کو پتا ہے نا جی انہوں نے نکال دی نا آج کے لوگ تو ہی نا یہ تانا دے سکتے یہ آج کے لوگ کیسے نکالیں گے کسی خفیف کو یا موضوع کو یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے جو اس زمانے کے تھے جو ان کو روین کو جانتے تھے کہ خفیف کیا ہے کزاد شاہ حادیث اس کو کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ کمتر راوی اپنے سے بہتر راوی کے خلاف بیان کرے منکر وہ حدیث ہے جسے فاسق کو فاجر اور غافل اور ملعون روایت کرے جس پہ درائد کے سارے قانون نیگیٹو چلتے ہیں معلق وہ حدیث ہے جس کی بالائی سند نہ ہو اوپر والی سندیں نہ ہو, نیچے سے ہی ساری سند کے سلسلے چاہ رہے اس کو ہم معلق حدیث کہتے ہیں معدل حدیث ہے جس کے دو یا دو سے زیادہ راوی حضف ہو جائیں جب دو یا دو سے زیادہ راوی نہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مشکوک ہو جائے گی روایت حدیث اس کو چھوڑ دیا جائے گی مرسل حدیث ہے جسے ارسال سال کرنے والا سند کے بیان کرتا اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے مدلس سے مدلس سے کہتے ہیں یہ وہ جس جس میں جس سے سنی ہو شاگرد اس سے روایت نہیں کرتا اور جس کے سامنے بیان کر رہا ہے اس کا نام لے دیتا ہے اس حدیث پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا خادم کی, کی قسم ہی ختم ہوگا اب آگے با روایت احادیث کی قسمیں ہیں کہ کون سی حدیث کس رتبے پہ سب سے بڑی حدیث بلحاظ روایت متواتر اسے کہتے ہیں. بے شمار اصحاب نے روایت کی ہو اور مسلسل روایت کی ہو ایک ہی متن پہ روایت کی ہو تو اسے متواتر کہتے ہیں. اور متواتر قانون سارے وہی لگتے ہیں جو پیچھے میں بیان کر رہا ہوں مگر اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں اتنی مرتبہ بیان کی گئی ہوتی ہے کہ اس پہ کسی قسم کی غلطی کا شبہ نہیں پڑتا متواتر کے بعد ایک حدیث ہے جسے زیادہ لوگ روایت نہیں کرتے اسے احاد کہتے ہیں، احاد کی تین قسمیں ایک قسم مشہور ہے ایک کو غریب کہتے ہیں بڑی کم کسی نے بیان بڑے ڈھونڈے سے ملتی ہو غریب جیسے غریب ہوتا ہے اور عزیز جس کی روایت کم ہو غریب جو کم اور اکیلی ہو جیسے, مگر مشہور ہو جیسے آپ نے حدیث سنی کی ملام و بنیاد حدیث مشہور ہے مگر روایت صرف عمر فاروق نے کی اکیلی کی حدیث پہ کوئی گمان نہیں کہ غلط ہے مگر چونکہ ایک بندے کی روایت ہے اسی کی روایت سے درج ہے مکمل باعتبار حدیث ہے ان احادیث پہ جب اصول لگاتے ہیں تو ہم ان کو فائنالٹی دیتے ہیں مقررین کے لحاظ سے ابھرنے کے اس لیے ختم اصحاب پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کے تمام اصحاب عادل تھے ایماندار تھے اور سچائی والے تھے زیادہ سکا جب کوئی حدیث مزید کسی حدیث سے مضبوط ہو جائے تو اس کو زیادہ تر سکا کہتے ہیں یعنی سکا معتبر زیادہ اعتبار مل گیا من کر حدیث جس کا واضح انکار کیا جائے مدرج غیر معتبر روایت کرنا حدیث میں درج ہو جانا ایسی بات لکھنا جو حدیث کا حصہ نہ ہو ایک دفعہ ابو ہریرا حدیث درج کروا رہے تھے تو جو حدیث درج کر رہے تھے جب حدیث رکی تو آپ نے کہا کہ جو راتوں کو تہجد میں اٹھتے ہیں ان کے چہرے دن میں روشن ہوتے ہیں. حضرت ابو حرہ نے ان سے کہا تو درج کر لیتے جب حدیث پڑی گی تو اس میں یہ لفظ ہی درج ہو حالانکہ یہ یہ حدیث میں کے لفظ نہیں تھے حضرت ابو حرا نے حدا, کتابت جب ختم کروائی تو اس شخص کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ جو راتوں کو زیادہ عبادت کرتے ہیں ان کے چہرے دن میں چمکتے ہیں تو جب یہ کہا تو اس لکھنے والے نے وہ بھی لکھ رہے. تو جب یہ بات اتفاق مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب لڑکے لڑکیاں نوٹس لکھتے تھے نا تو پلیز ویٹ تو جب میں نوٹس دے اس میں لکھا ہوتا تھا پلیز ویٹ اگر فرض کیا میں نے کہا یار چھوڑو اس بات کو تو یہ ایک ایسے مخلصانہ کاپی کرتے تھے کہ وہ لکھا چھوڑو یار اس بات کو بیچ میں لکھا ہوتا تھا یعنی اسی طرح حدیث کی روایت میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو لوگوں نے کہا ہوتا ہے اور وہ حدیث کا حصہ بن جاتے ہیں اس حدیث کو ہم مدرج حدیث کہتے ہیں جس میں چیزیں درج ہو جاتی خادم حضرات انگلش اسٹینڈرڈ از بیسڈ آف کرنگس انٹرنل کرٹیسزم ایکسٹرنل کر دو قسم کے کرٹیسم ان میں لاز آپ کو بیان کر ان کے لاس دیکھ کے ذرا آگے چلیں گے وہ اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے وہ لاس تو آپ دیکھیں گے کہ جو بہترین ادبی معیار ہیں ویسٹرن ورلڈ کے جس معیار پہ حدیث کلیکٹ کوئی ان سے بہتر ہے یا بدتر ہے یہ کہتا ہے کہ جو واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں اس کا علم اس وقت کے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنا علم و فہم اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں. اور روزمرہ کی زندگی واقعات شہادتوں سے جانے جاتے ہیں اور وہ شہادتیں جیسے عدالت میں واقعات کی تصدیق جو ہے شہادتوں سے ہوتی ہے اور جب تصدیق ہو جائے تو معاملہ شک و شبہ سے بالا ہو جاتا اسی طرح ٹسٹ منی سفیشینٹ ریبل اف دی ٹسٹ از سفیشینٹ ریلائبل از سورس انسٹیبو ڈسپیوٹیبل نالج آف ہسٹوریکل ایونٹس مختصراً یہ اصول ہے کہ ٹیسٹ منی سفیشنٹ ریلائبل از سورس آف انپیشبل ان نالج آف ہسٹوریکل ایونٹس یہ ان کا اصول ہے کرٹیسزم کا اگر شہادتیں مہیا ہیں اور مقرر ہیں اب تاریخ کا کام کیا شہادتوں کے معیار کو پرکھنا کوئی کتاب جب آپ ہسٹوریکلی پرکھنا چاہتے ہیں کوئی کتاب کوئی چمڑے کا ٹکڑا کوئی تحریر کوئی ٹوٹا ہوا برتن کوئی تصویر کوئی آثار کوئی شاہ بھی پرکھنا چاہیں تو اصل میں اندرونی تنقید یہ ہے کہ اس کی ترسیل یا اس کے ملنے کے دوران یہ کسی چینج زبان یا کسی شاعر کی تبدیلی کا شکار تو نہیں ہوئی میں اس کی مثال دیتا فرض کیجئے مون جو دارو میں آپ کو ایک چیز ملی مگر وہ مونجو دارو کی تہذیب کی نہیں ہے آپ کو ایک لوٹا مل گیا سیاست والا نہیں چھوٹا لوٹا وہ آپ نے اٹھایا اب آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں ویسے سیاسی لوٹے میں بھی صفات سفارت ہر زمانے میں ملتا مگر یہاں آپ نے جس لوٹے کو اٹھایا ہے یہ آپ کو ملے گا مصر کی تہذیب جب مصر کی تہذیب کا لوٹا موجودارو میں ملتا ہے تو آپ سوچتے ہو کیا ہوا ہے اس کی ترسیل کیسے ہوئی ہاؤ ڈٹ ریچ یئر اوریجنل تو اٹ از ناٹ میڈ آف موجود آڑوں. تو یہ کس سورس سے آیا کیسے آیا ہے اور کیا اس آمد و رفت کے دوران خراب تو نہیں ہو گیا جیسے حبل آیا ہے حبل اہلِ کفر کا سب سے بڑا دیوتا ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیسے آ گیا کون ہے یہ اچانک اربوں کے دماغ میں حبل کیسے آ گیا پتہ لگا کہ گریس سے چلا اپولو گری سے چلا کریٹ آیا کریٹ سے مسر آیا فونیشیا گیا فونیشیا سے کوئی عرب گیا وہاں سے اپولو اٹھا کے وہ عرب میں لے آیا فرق کیا ہے اپولو ہبل بن گیا تو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کریٹسزم اب وٹنس کو ڈیفائن کریں گے کہ ون نیڈس ون نیڈس ٹو ڈیٹرمنٹ دی اور of the source as well as where it was originally found. These laws are kittsism, how much time it is, how much it is, how much it is, if the time and the time is correct, then a human being and a human being and a thing can be extended. The first thing Khan has talked about it, and it has talked about it, Heaven Song has talked چائنا اپنا انڈیا کے بارے میں قبل مسیح بات کی ہے ہمارے پاس دی اونلی سورسز وہ دی اونلی سورس کیونکہ اس زمان و مکان کا تعین ہو گیا کہ ہیون سانگ اور فاہیان اسی زمانے میں تھے جس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی تہذیب تھی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ماخذ تسلیم کر لیں میڈ انڈیا کا سب سے بڑا ماخذ ابو ریحان البیرونی کی کتاب الہند ہے ہم دیکھتے یہ ہی ہیں کہ ابو ریحان نے کلیم کیا ہے کہ وہ بارہ سال ہندو بن کر ہندوؤں کے ایک ٹیمپل میں رہا ہے اور وہاں سے جاسوسی کے لیے نہیں. ان کا علم سیکھنے کے لیے اور جو واپس آ کر اس نے اخبار الہند میں اس وقت ہندوستان کا بیان کیا ہے وہ اس وقت کی تاریخ کا سب سے بڑا ماخذ ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ سنگل ویٹنس اپنے زمان و مکان کے لحاظ سے درست ہو تو ایک گمنام اور اکیلی شے بھی قابل سند ہو سکتی ہے مگر یہاں کریکٹر ججمنٹ نہیں ہے کریکٹر وی ڈونٹ جج ہسٹری بائی دی کریکٹر آف دی پیپل ہو لوکیٹڈ ان ڈفرینٹ ٹائمس اینڈ پلیس زمان و مکان کے شراق کو سباق میں ہمیں نہیں پتا وہاں ہمیں اب نے بتوتا تھا کیا اصلی کیریکٹر تھا نہیں بتا فاہیان کا نہیں پتا سان کا نہیں پتا بٹ وٹ ایور وی نو وی کڈ سے دیور آنےسٹ آبزرور اور ہم نے ان کو صنعت دے دی ہے ہسٹورین اگر حال کا پتا نہ ہو تو تحریر پہ یقینی کیا جا سکتا اگر ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے کہاں کا ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے نے کوئی بات اس سے منصوب کر دی ہو جس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ گواہین کا علم اور سچائی جاننا لازم ہے زبان کی آگہی اور اس کی تبدیلیوں سے شناسائی لازم ہے تاکہ بات کو اس کے ماحول کے مطابق جانا جائے گواہ کی تعلیم مقام کردار اس کا سیاسی رائے کا جاننا بھی لازم ہے خطر وزاد اس کی مثال ابھی کل کی تاریخ میں ملتی ہے جیسے اورنگزیب کے بارے میں خافی خان نے لکھا کہ یہ ظالم تھا ہندو کچھ تھا ستم گر تھا تو ہمیں اچھی طرح بتا ہے کہ خافی خان کی سیاسی ہمایت دارا کے ساتھ چونکہ دارا کے ساتھ اورنگزیب کی سخت مخالفت تھی اس لیے وہ کوئی ہمدردانہ رائے نہیں دیکھ سکتی تو جب اس کے کریکٹر پہ نظر ڈالتے ہیں تو اورنگ زیب کی بہت ساری تعلیم جو ہے بہت ساری اس کی جو بارے میں اپینین ہے یہ مشکوک ہو جاتی ہے اگلی بات گواہ کا عینی شاہد ہونا ایماندار ہونا فضول گفتگو کا عادی نہ ہونا کیا پتا ایک گپ میں دو غلط باتیں سنا کر ایک حقیقت میں اور تنقید اور شک کا مالک نہ ہونا حدیم حضرات یہ ویسٹرن اسٹینڈرڈس لیٹ می ٹیل یو مختصراً اب کہ شرط کیا ہے جرا اور تاریل مسلمان حدیث کی کیا ڈسکشن ہے نمبر ون عادل ہونا امپورٹنٹ شرط جرا یہ ہے کہ راوی عادل متقیز ہو کسی کے خلاف غلط رائے نہ رکھتا ہو انوالمنٹ کوئی نہ ہو ضبط میں پورا ہو یاداشت میں پورا ہو تیسری پرہیزگار ہو چوتھی تبدیلی کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہو تعدیل کے رول ہیں کہ ہر روایت کو اچھی طرح یاد رکھتا ہو اس کو جرا کے ریزن پتہ ہو عالم اسباب کی ہر ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی سے آگاہ ہو اور عدالت امانت میں متواتر ہو مشہور ہو <تصفح> چار چیزوں سے پاک ہونا چار چیزوں کے الزام ہر راوی پہ لگتے ہیں جب تک وہ ان سے پاک نہیں ہوتے ان کو سند نہیں جاتے نمبر ون کے جھوٹ اگر ساری زندگی بھی راوی میں جھوٹ نکل آیا ہے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی تہمت توہمت قزم اگر اس نے کسی پہ غلط تہمت لگائی ہے تو وہ عادل نہیں رہے گا اس کو کسی صورت کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بدعت اگر وہ مشہور ہے دین کے علاوہ فضول باتوں کی تلقین کرنے کا تو اس کی کسی قسم کی شنوائی نہیں ہوگی حدیث میں فیس اگر اس کی اپنی آداد میں مشہور ہے کوئی فاسکانہ غیر شرعی حرگاہ حرکات تو وہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جہالت اگر وہ علم میں کم ہے ناقص ہے تو اس کی اس کو راوی نہیں بنایا جائے گا اگر وہ زبانی اغلات کا مرتخب ہوتا ہے تو بھی اس کی روایت نہیں لی جائے گی اگر اس کی یاداشت خراب ہے تو بھی روایت نہیں لی جائے گی اگر غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے تو بھی گواہی نہیں لے جائے گی اگر وہم کرتا ہے اور اپنے خیال میں جنات اور آسیب کا قائل ہے تو بھی گواہی نہیں لی جائے گی اگر مخالفت رکھتا ہے ذاتی طور پر اور معزز اور شریف لوگوں کی مخالفت کرتا ہے تو بھی اس کی گواہی نہیں لی جائے گی حضرت مین پارٹس کی طرف آتے ہوئے شخص کیا ہیں معیار کیا ہیں جس پہ حدیث پر کی جاتی نمبر ون حدیث رقیق نہیں ہو سکتی حدیث میں ایسا خیال نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہو یہ ظاہری ہے رقاقت بھی ہے اور مانوی بھی ہے ایسا لفظ حضور کو افسع العرب کہتے یعنی حضور کی زبان میں کوئی رقیق لفظ نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو وہ حضور کا کلام نہیں ہو سکتا ایسی حدیث ترک کی جاتی ہے اسی طرح معنی طور پر ایسی بات حضور نہیں کر سکتے جو گھٹیا ہو کمزور ہو عام لوگوں کی سی ہو جیسے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ چار کو چار سے شکم سیری نہیں کہ چار کا پیٹ چار سے نہیں بھرتا زمین کو بارش سے عورت کو مرد سے آنکھ کو دیکھنے سے عالم کو علم سے یہ رقیق ہے اس قسم کی حدیث حضور نہیں کہہ سکتے اس لیے اس حدیث کی اس معنی کو ترک کیا جاتا ہے اسے موضوع اور غلط سمجھا جاتا ہے حدیث میں اگر مختلف پیشے اختیار کرنے کی برائی ہو تو وہ حدیث نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشوں کو عزت بخشی ہے معمولی سے معمولی کام کو عزت بخشی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور گرامی مرتبہ کسی بھی اس قسم کی تلقین کریں کہ فلاں پیشہ برا ہے یا خراب ہے مثلا ہبشی جب سکم سکم سیر ہوتا ہے تو غلط کام کرتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے اس قسم کے قول رسول اللہ کے نہیں ہو سکتی اس لیے محدثین ایسی تمام حدیثوں کو جن میں اس قسم کی کوئی ناقص روایت ہو بیان ہی نہیں ہونا چاہیے بے ڈھنگی اور اوٹ پٹانگ باتیں ہوں محدثین جو عدور کی شان سے بعید ہو وہ حدیث قبول نہیں کی جائے داڑھی کی لمبائی انگوٹھی کے نقش اور کنڈیت سے آدمی کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے یہ حدیث ہے اب ایسی فضول بات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتی محدثین کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں رسول اللہ سے منصور ہیں وہ کیا کہ داڑھی کی لمبائی انگوٹھی کے نقش اور کنیت سے آدمی کا عقل کا اندازہ کرو یہ ہو نہیں سکتا اس لیے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو انگوٹھی خود نہیں پہنتے تھے نہ کسی کو پہننے کی اجازت تھی صرف وہ ایک نقش کے لیے انگوٹھی لگاتے تھے مور کے لیے آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ابھی بہت لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی کا کیا اثر ہوگا اس انگوٹھی کا کیا اثر ہوگا حضور سے ایسی کوئی نسبت یہ پیشہ لوگ اپنی حمایت کے لیے ایسی بڑی عدیثیں گھر لیتے ہیں. یہ حضور کے پرجوڈس میں بیان کی گئی یہ دی. عزت رسول بڑھانے کے لیے مگر فیکٹ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلط بات کی ہے جیسے اے رسول اپنے نالین نہ اتاریے اللہ نے کہا کہ اے رسول اپنے نالین نہ اتاریے عرش آپ کے نالین پہن کر آنے سے شرف حاصل کریں یہ عقیدت میں بہت اچھی بات محبت سب کی خواہش ہوگی کہ ایسا کہا جائے مگر ایسے کہا نہیں no محدثین نے اس باب میں حدیس ایسی ریکمینڈ نہیں کیا رسول اللہ صلیم کی طرف منسوخ کی کوئی غلط بات ہو جیسے درہا اللہ کے رسول کو لیڈر بنا دیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند کلام فارسی ہے اس کے برکس رسول اللہ صلیم کی جو اصلی حدیث موجود ہے کہ علم اگر سوریا پر بھی ہو تو اسے کوئی نہ کوئی اجمی اتار لے گا وہ بخاری مسلم سارے ہی سارے ہی سارے فارسی النسل ہیں یا اس علاقے کے ہیں ماورا اور نہر کے ہیں اگر اس میں یہ حدیث چلی جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند کلام فارسی ہے شیطان کا کلام ایک خوزی ایک قبیلہ ہے ان کا کلام ہے اور دو خوزیوں کا کلام نجاریوں کا کلام اس قسم کی احادیث بھی شامل سینسلس حدیث محسوس مشاہدہ اور عادت کے خلاف یہ عورتوں کے لیے انٹرسٹنگ کہ وہ کہتے ہیں دو کہ مسواق سے فصاحت زیادہ ہوتی یہ حدیث مشہور ہے مسواق کی حمایت مسواک سے فصاحت زیادہ ہوتی جب نہ ہوگی تو کیا کرو گے تو کیا حدیث غلط ہی ہو جائے گی مگر یہ حدیث ہے نہیں اسے ایڈ کیا گیا اب جیسے عورت کی برکت پہلے لڑکی جاننا وہ جس نے لڑکی لڑکا پیدا کیا وہ تو خام خواہ ہو ہوگی نا وہ تو بے برکت ہو تو یہ احادیث جو ہیں نان فنکشنل ان کو خام خواہ رسول اللہ کے نام انہوں نے جاری کر دیا اور محدسین نے ان کو موضوع حدیثیں قرار دے کے اس طرح چھ لاکھ انہیں رد کی حدیث عقل کے خلاف ہو تو محدثین اسے رد کر دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ اسے عام سنائیں گے تو کوئی بندہ اسے قبول نہیں کرے گا مثلا ذرا سنیے گا حضرت نو کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا مقامی ابراہیم کے پاس آ کے دو رکعت نماز پڑھی یہ تو کہا جا سکتا کہ چلو بیت اللہ کی قریب آ کر کشتی کے مسافروں نے نماز پڑھی اور چلو یہ بھی کہا کہ ذرا جھک گئی ہوگی تو اس کی ایک رکا یہ دو رکعت کیسے پڑھ سکتی ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آتا یہ احادیث شامل ہو حدیث میں شہوات اور فساد پایا جائے ایسی جیسے غلط پہ انہوں نے کہا یہ جی عورتوں کی شہباد مردوں سے زیادہ ہیں جیسے انہوں نے حریرہ کھانے کے ساتھ جنسی کمزوری کا حل نکالا یہ سب حکیموں کی دریافت کر بلکہ اگر دیکھا جائے تو انڈین حکیموں کو ہندوستانی اور قدیم حکمہ اس قسم کا بلیم الزام عورتوں مردوں کے یہ دے دیا کرتے تھے اور ان کے جنسانی کم لگایا کرتے تھے انہوں نے کسی کو زیادہ مضبوط کرنے کے ساری باتیں رسول اللہ سے منصوب کریں یہ انتہائی غلط احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے حدیث بنیادی طب کے خلاف ہو عام ایک بات محسوس کی جاتی ہے اگر اس کے خلاف ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ احتراج کرو مسن بینگن میں ہر بیماری کی شفاظ خیال ہے ابھی تک ویسے ہم لوگ بینگن بہت کم کھاتے ہیں مگر بینگن کا نام بےگن ہے بےگن کہ اس میں کسی قسم کی صفت ہی نہیں ہے اب اس کے بارے میں کسی نے بینگن بیچنے ہو تو وہ سال کیا تم نے حضور سے نہیں سنا بینگن ہر بیماری کی شفا تو پھر ذرا گڑبڑ ہو جاتی اسی طرح حدیث کے علی نمک استعمال کرو اس میں ستر بیماریوں کی شفا جزام برس اور جنو یہ بھی گنا ہے اب ہمارے پاس دعا موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دعا کہ اللہ ما انی آ من البرسِ ولجنو نے ولجزا و سیال اسکام تو اللہ ان بیماریوں کے رسول اللہ ان بیماریوں کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے برس جزام جنون سے پر پاک رکھنا ان بیماریوں سے بچانا اور جسمانی نقائش سے تو وہ دعا ہمارے پاس موجود ہے جو مستند ہے جو بہترین انداز ہے بہترین لہجہ ہے کہ اللہ ما انی اعوذ بکا من البرس والجنونی والجزام والسیل کا بعض احادیث میں اگزیکٹ محلو سا دن ہے حالانکہ صورت روم میں خدا نے نہیں گنائے مگر بعض احادیث میں بعض جفریہ حضرات نے اور رملیہ نے انہوں نے ایسی حدیثیں نکالی جن میں پکے پکے دن رکھ دیں دی جیسے سن ایک سو ساٹھ میں چار چیزیں اجنبی ہو جائیں گی قرآن ظالم کے پیٹ میں مصحف ایسے لوگوں کے گھروں میں جو تلاوت نہ کریں گے مسجد قوم کی مجلس میں کہ وہ نماز نہ پڑھیں گے اور سالے آدمی برے لوگوں میں اجنبی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے ایک سو ساٹھ برس کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا ہو سکتا کہ ایسے ادوار آ جائیں مگر حدیث وقت کے تعین کے لحاظ سے ناقابل قبول ہے یہ میں آپ کو درائت کے قانون بتا رہا ہوں یہ کسی عام ایک عالم کے نہیں بلکہ جملہ اعلیٰ ترین نے جو قوانین کے یہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے کام پہ بھاری ثواب آپ کو ملا لوگ تو بہت سناتے ہیں مگر افسوس ہے کہ غلط سناتے ہیں وہ جب آپ کو بتاتے ہیں کسی کام کو رغبت دینی. وہ پوچھا جائے آپ کیوں کرتے ہو کہ ہم تو نیکی کے خیال سے کرتے ہیں کہ لوگ نیکی کریں ثواب کی نیت میں ثواب ہی نہیں ہوتا تو نیکی کا ہے مثلا یہ کہا جائے کہ جس نے جمعہ کے دن طلب ثواب کی نیت سے غسل کیا اللہ اس کے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور لکھے گا ہر قطرے کے بدلے جنت میں موتی یاقوت اور زمرت کے درجات بلند کرے گا جس کے ہر دو درجوں میں دو سو سال کی مسافت ہوگی ویسے جمعے کو غسل کر لینا چاہیے مگر اتنے بڑے رفڑ کے لیے نہیں پہلے آپ کو جمعے سے پہلے ایک اعلیٰ تین کمپیوٹر لے کر سارا کیلکولیٹ کرنا چاہیے اور پھر احتیاط سے ہر جمعے کو تین تین غسل کرنی چاہیے اسی طرح حدیث میں چھوٹی بات سخت وعید کا مبالکہ بات معمولی سی ہو اللہ کے نزدیک چھوٹی سی ہو صدا شاید وہ بخشی دوں اس میں صدا لمبی چوری سنا دینی جیسے جس نے یہ طرف غور سے سننا بہت خطرناک بات جس نے عشاء کی نماز کے بعد شعر کہا تو اس کی اس رات کی کوئی نماز قبول نہیں ہونی طالب علم کیا کریں گے جو شاعری پڑھتے ہیں شاہ کے بعد تو یہ ایک ناقص سٹیٹمنٹ ہے اور اللہ کے رسول کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ احادیث میں آیا ہے کہ اصحاب کرام اشاہ کے کچھ دیر بعد بیٹھتے اور زمانہ جاہلیت کے عرب شورا کی باتیں کرتے تھے. وہ حادیث ناقابل قبول ہے جس میں ذاتی مفاد گروہی عصبیت دین اور مسلک کے خلاف باتیں کی جائیں آزاد کم ٹو دیس اس سے پہلے کہ میں اپنے آخری بات جو ہے ان اعتراضات کی جو بخاری مسلم پہ ہوئے ہیں ان احادیث کی کچھ وضاحت ٹیکنیکلی اور نالجبلی کرنا چاہوں گا اس سے پہلے میں نے حدیث پہ اعتراض کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو وضاحت کروں جو اعتراض آپ نے سنے ہیں یہ پہلے محدثین روایت اور درائت میں کر بیٹھے جو کر بیٹھے ہیں اب اس سے زیادہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے آپ مزید حدیث کو پرکھیں ایسی کوئی چیز نہیں مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جن نقادان حدیث کو ہم نے پایا ہے ان کی تعلیمات حدوری معیار غیر علمی نہ وہ کلیسیفائڈ محدث نہ مفسر نہ مناسب فہم و فراست ہمارے پاس جو چار ایک مثالیں موجود ہیں گورنمنٹ کے ملازم بیوروکریٹس فراغت وقت میں تنقیدی آرٹیکل لکھنے والے ان کو کسی بھی چاہے وہ علامہ اسلم جراج پوری ہوں چاہے وہ پرویز ہوں چاہے پرویز مشرف ہوں چاہے کوئی اور دانشور ہوں ایک بات یقینی ہے چاہے وہ سوشلسٹ ہوں یہ نا کلاسیفائڈ عالم نہیں ہوتی ان کی اس علم میں تحصیل زیرو ہے ان کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہوتی جب میں احادیث کے اعتراض کے آپ کو جواب دوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ علم میں کتنے ناقص ہوتے ہیں سیکولر جدید طرز فکر اور روشن خیال گرو میں پہلے آپ کو بتایا ہوں کہ روشن خیالی سے مراد کچھ اور تھا اعلیٰ ترین علمی توجیحات تھیں جب کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے جس قسم کے ناقص اعتراض کیے جاتے ہیں یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کے لیے انتراض کیے جاتے ہیں. یہ گورنمنٹوں کے ملازم یورپ اور امریکہ کے خدا میں غریب یہ مساکین فکر یہ مفلوق الفہم و ان کو ایزیلی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ڈیفینسو ہے ریلیجن کے بارے یہ ڈیفینسو اپولوجیٹک ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ سب سے معافی مانگتے رہتے ہیں. کبھی جرمنی جا کے معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑی بدقسمتی ہے میں مسلمان ہوں پلیز قبول کر کبھی امریکہ میں ڈاکٹر شبیر صاحب یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں کیا فکر نہ کرو میں ساری حدیثیں غلط قرار دوں گا اب بس مجھے امریکہ سے گرین کارڈ دے دو واپس نہ جانے یہ مدافعتی معذرت خانہ مسلک والے اور مسالک کے لوگ. ایک صاحب صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے ساری حرکتیں کیے جا رہے ہیں ایک صاحب جو ہیں گورنمنٹ کا ایک آفس لینے کے لیے اس فرمار حدیث کے خلاف. ایک خاتون محترم حدود کے سبق دے رہی کیونکہ انہوں نے پلیس کرنا ہوتا یا اپنے آپ کو یا اس طرز حکومت کو جو وہ چاہتے ہیں یا اس انداز فکر کو جو بقول ان کے یورپ اور مغرب میں اعلیٰ ترین سوسائٹیوں کی نشاندہی کرتے ہمیں تو خواتین حضرات ابھی تک کوئی ایسا مفکر اور مفسر اور دانشور یورپ میں نظر نہیں آیا جو بخاری اور مسلم سے بہتر رائے کی تنقید کر سکے جو امام حجر ابن حجر اسکلانی یا ابن تیمیہ جیسا اسکالر ہو حدیث میں ہمیں جملہ جملہ کچھ اچھی کوشش نظر آتی ہے مگر بغیر کسی مکمر آگاہی کے کچھ احادیث پر اعتراض ذاتی اغراض احساس کمتری اور منفی احساس برتری کا نتیجہ بھائی پندرہ سو برس رسول اللہ کی تعریف ہوتی چاہیے میں خام خواہ جیلس ہو جاتا ہوں میں خام خا ہو جاتا ہوں پندرہ سو برس پہلے ایک دانشور کی ایسی تعریف ہوئی جا ہمیں ہم جو ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہاوڈ سے آئے ہیں کیمبریج سے ہمیں کوئی جانتے ہی ہم جو اپنی ذہانت میں بڑے اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں وہ محمد عربی اور بدو کو سبق دینے والے وہ ہم سے زیادہ معذرت ہو گئے ان ڈائریکٹلی دے ڈونٹ بلیو ان دی آنر آف دی پروفیٹر ہوتے مسلمان یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اسلام کا انکار کریں مگر اندر سے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس یقین اور اعتماد اس محبت کو جو رسول اللہ کے ساتھ لوگوں کو ہے اسے کمزور کر سکے بعض اعتراضات بالکل لادین عناصر کی طرف سے ہیں جو صرف حدیث قرآن اور پیمبر سرے سے نہیں مانتے تو وہ انسٹرومنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کس پہ اعتراض کرے جب وہ حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں پھر قرآن پہ بھی چلا جاتا ہے اللہ پہ بھی چلا جاتا ہے رسول پہ بھی چلا جاتا ہے یہ ان کی ایک ٹیکنیک ہے سائنسی و فخ بھی ہیں جن کو سائنس بہت آتی ہے وہ بدقسمتی سے لوکل سائنٹیفک افیکٹس پہ تنقید کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پیمبر کو اس سائنسی ایجاد کا نہیں پتہ تھا اس کا نہیں پتہ تھا جو حدیث وہ کاپی کرتے ہیں اس نوعیت کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بتا سکے دیکھو جی رسول کو سائنس کا ہی پتہ نہیں تھا ہمارے رسول یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی یا حدیث غلط ہے یا رسول غلط ہیں دونوں طرف سے ان کو فائدہ پہنچتا کچھ اعتراضات وقت اور مقام سے پیدا ہوئے ہیں ان میں تھوڑی سی جسٹیفیکیشن کہ شروع میں کچھ احادیث ایسی تھی جو بعد میں آ کے امپروو ہوئی پہلے خزاب لگانا منع تھا پھر جائز ہوا پہلے عذاب قبر کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں ہوتا بعد میں وضاحت آ گئی تو کہا کہ ہوتا ہے تو یہ احادیث زمان و مکان کے لحاظ سے ہیں جو بعد میں یا منسوخ ہوئی یا بہتر ہوئی یا مزید وضاحت آئی مگر چونکہ محدثین صاحب نسخ نہیں تھے وہ کسی چیز کو از خود منسوخ نہیں کر سکتے تھے اس لیے دونوں حدیثیں رہ گئیں جیسے قرآن میں بھی ہے پہلے شراب کا حکم پھر دوسرا شراب کا حکم پھر تیسری ممانعت اسی طرح قرآن، تھوڑی تھوڑی کر کے جو انسٹرکشنز آئی ہیں اس کی وجہ سے کبھی لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہے اصل میں ایسا نہیں ہے یہ احادیث کوئی منسوخ ہوئی کوئی بہتر ہوئی کسی میں مزید وضاحت آئی اور یہ زمان و مکا کی وجہ سے اب ہمارے پاس جو روایت و درایت ہے اب ہم اس زمانے میں کسی بھی اس زمانے کے محدث کو چیک نہیں کر سکتے جیسے اگر ہم نے واٹر لو کی جنگ پڑھنی ہے یا ہم نے واقع قادسیہ کی جنگ پڑھنی ہے یا جو ہو کی جنگ ایران کے ساتھ ہوئی ہے اب ہم اس کی کسی قسم کی کوئی تحقیق کے مجاز نہیں ہو سکتا ایٹ موسٹ وی کین اونلی ڈسکور اے مین آف دیٹ ایج ہم اسی وقت کے لوگوں کی معلومات پر بھروسہ کریں مگر جب اس وقت کے لوگوں کی معلومات بھروسہ کریں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ بہتر سچے راوی ہیں یا غلط راوی ہیں اس کی حفاظت محدثین نے کیا ہے ہسٹورین کی اس لیے بیشتر ہسٹری جو ہے گپ شپ میں مبنی عجیب آج ہی ہے کہ اعلیٰ درجے کے محدسین پہ اعتراض کرنے کے لیے ہمارے آج کے دانشور کم ترین لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. بہت کم راہ گزروں کا انتخاب کرتے ہیں. حضرت حالات بہت سارے لوگوں نے قرآن کچھ احادیث میں اعتراض کی جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے وہ ساری میں ڈسکس کروں گا سٹوننگ آف من کی حدیث بخاری کی ہے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ سفر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بندروں کا اجتماع تھے جس میں بندروں ایک بندریا کو سنگسار کر رہے تھے تو جب یہ رجم کی آئے تعین والا قد علم تم اللزی ناتد و من کو فص سون کرادن خواہ صحیح تو یہ قرآن نے کہا کہ ہم نے بنو اسرائیل کی کچھ قوموں کو ان کی سزا کے طور پہ خسی بندروں میں منتقل کر مسخ کی سزا دی اور یہ جب حدیث بیا... یہ حدیث نہیں ہے سچ اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ اگر فرض کرو آپ میں سے کوئی شخص آئے اور کوئی مصدقہ بات بتائے اس پہ غور و فکر تو ہو سکتا ہے اب رسول اللہ کی محفل میں کوئی شخص آ کے اس نے یہ واقعہ بیان کیا اور یہ بخاری کا حصہ ہو گیا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی تھی حضور پہ حضور نے کوئی رائے نہیں دی کسی قسم کی اب اس حدیث کو غلط کہا جاتا ہے غلط کیوں کہا جاتا ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آپ کو سمجھ کو بات حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی آئے انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ میں گزر رہا تھا میں نے بندروں کو دیکھا کہ ایک بندر کو سنسار کر رہے کیا یہ بنو اسرائیل کی انہی نسلوں میں سے نہ ہو ورنہ میں نے رجم ہوتے دیکھا مختصر یہ کہ میں نے بندر کو رجم ہوتے دیکھا اس میں رسول اللہ کسی عالم میں نہ انہوں نے کہی نہ اس بات میں ہے نہ انہوں نے کسی کو کہی ایک صحابی نے آ کے یہ واقع بنا بتائیے کہ اس کو آپ کیا کہو گے اس پہ اتراج کیا ہو سکتا کہ بخاری نے یہ واقع کیوں لکھا اتراج یہ ہے کہ بخاری نے یہ واقعہ کیوں لکھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جناب پرویز نے یا جناب سنگل اور اپنا نذیر صاحب نے اس حدیث پہ کیوں اعتراض اتنی کی؟ ایسی کتنی باتیں آتی ہوں گی جو حضور سے بیان کی جاتی ہوں گی اس میں اعتراض کی کوئی ریزن مجھے نہیں سمجھ آئی جو ہے کہ بخار کی ایک وجہ بخار کی وجہ جوہن کا شور کول cool اٹ اسے پانی سے ٹھنڈا تھا مصنف کو اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جہنم کا نہیں ہے بخار تو جہنم سے نہیں ہے ایک نامل انٹلیکٹ کا بندہ جو ہے بڑے معمولی سی عقل کا بندہ سمجھتا ہے کہ حضور نے یہ بخار کی مثال دی کہ یہ جہنم کی آگ سے ہے بخار جو ہے یہ جہنم کی آگ سے ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا محاورہ عرب کا انداز بیاں روزمرہ نہ جاننا یہ جانم کی آگ سے کیوں اگر غور کیا جائے تو جہنم میں ہر وقت آگ جلتی ہے اور بخار کی کیفیت بھی یہ ہے کہ بدن کے ہر حصے میں یہ ہوتا ہے ہر حصہ توڑتا جوڑتا نکل جاتا ہے اور وضاحاتاً گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس میں خلاف کیا عقل بات تھی یہ مجھے نہیں سمجھ آئی شاید وہ اتنے محاورہ مح... اور مح... مح... روزمرہ سے غافل ہے کہ وہ جہنم کو جہنم ہی سمجھ رہا ہے جو نقاد ہے وہ اس کو عقل کا ایڈوانٹیج نہیں دے رہا یا روزمرہ اور محاورہ کا ایڈوانٹیج نہیں دے رہا وہ کہتا ہے حضور کی مراد تھی کہ جہنم کی آگ ہی سے بخار ہے پھر تو بچتا ہی کچھ نہ اگر یہ واقعی جہنم کی آگ ہوتی تو یہ واقعی کچھ نہ بچتا اینڈ کول اٹ ود واٹر یہ بڑا امپورٹینٹ کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو خدمات آپ بخار تیز ہوئے تو آپ کیا کرتے ہو پانی کی پٹیاں ہی رکھتے ہو نا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتے ہو تو میرا خیال ہے آج بھی آپ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہو موصوف کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پانی کی پٹی سے بخار کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اے ڈاکٹر کین بیٹر آنسر دس یہ حدیث غلط ہے یا صحیح حدیث ہے کہ مکھی اگر گر جائے تو اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دو کہ اس میں تریاک ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ تریس انتہائی میں تھوڑا انتظار کر لیتا تحقیق ریسرچ سامنے آ جاتی پتہ لگ جاتا کہ مکھی کے دوسرے پر میں اینٹی ڈوٹ موجود ہے مکھی سے کراہت بڑی کھاتا تھا کو ذہنی ہوگا جیسے کوئی مکڑی سے کھاتی ہیں کوئی چھپکلی سے کھاتی ہیں تو یہ تو بات مانی جا سکتی ہے کہ اگر وہ کہے کہ مجھے بڑی کراہت آتی ہے میں نہیں ڈال سکتا مگر حدیث پہ کوئی خامی نہیں ہے مکھی کے دوسرے پر میں واقع اینٹی ڈوٹ ہوتی ہے اینڈ most از موسٹ اسٹیبلش بائی دی موسٹ ماڈرن رسول اللہ تھے موترز رکا مکل واقعہ حضور نے فرمایا کہ of جب ایک پیش آیا ان کو سزا دی حضور نے اور پہلے وہ بیمار آئے ان کو جلدی بیماری تھی تو حضور نے کہا اپنے اونٹوں کا پیشاب پیو انہوں نے پیا وہ درست ہو نکار کو بات بڑی بری لگی دیکھو جی کیا اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ جی اپنے اونٹوں کا پیشاب پیو اگر ڈسائی ہوتا تو کتنا اپریشیٹ کرتا یعنی آج کے اس دور میں ٹیکنیکلی جب کہ جون کے استعمال ہو رہے ہیں. ایک مستند طریقے علاج جو ہومیوپیتھی میں نہیں اور یورین کا وہ ٹریٹمنٹ جو اس کی جیل کے لیے ہے تفصیل سے اگر آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو اٹھا دیں گے اس میں اس کے باقاعدہ انالیسس میں یہ شناخت موجود ہے اگر دیکھو تو زمین میں ہے ہی کیا سرٹن ریزیڈ وچ ڈو ہیلپ مین وین دیر از نو واٹر اویلیبل سچ پوچھو تو لوگوں تک کئی مرتبہ یہ نوبت آئی کہ انہوں نے اپنے یورین کو پی کے گزارا کیا ہے ایک یہ بات کہ ان کو بیماری ایسی غلیز اور گندی تھی یا جلد کی تھی جس پہ حضور نے ان کو جو ارشاد فرمایا اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا وہ ٹھیک ہو گئے وہ ٹھیک ہو گئے جب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر بھائی پوچھو نکات کو کیا اعتراض ہے ان کو کیوں تکلیف ہوئی ہے یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی حضور نے فرمایا کہ سن رائز پہ تلو شمس اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھا کر دے. یہ شیطان کے ہارنز ہیں شیطان کے سین موصوف نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ ایک نائف اسٹیٹمنٹ یہ نائف نہیں ہے حضور کے زمانے میں دو بڑی سولیزیشن جو ہیں یہ سن ورشپ میں مبتلا خداوند را کی پرستش کرتے تھے دی رائزنگ سن گاڈ آر اے اور فرائن مصر خداوند را کی پرستش کرتے تھے بغل میں زوراسٹ ایرانی آگ اور سورج کی پرستش کرتے تھے ان کے ٹائم یہی تھے صبح اور شام کی عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے دو رخوں سے نکلتا ہے مطلب یہ ہے کہ آلریڈی لوگ ان دو حصوں کو غروب کو اور طلوع کو شیطان کا حصہ سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں خبردار ہیں ان وقتوں کو چھوڑ دو تاکہ تمہاری مشابیت نہ بنے ان لوگوں کے ساتھ اعتراض ہے کہ اف بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی خا... عورت خامص کو بیٹھے نہیں. اصول ہے یہ ایک بڑی پرانی ہسٹوریکل ریفرنس ہے کہ حضرت آدم خطائے آدم نہ کرتے مگر جب حضرت ہوا کو بتایا گیا شیطان نے بتایا کہ اس میں اٹرنل لائف ہے اور تمہیں جبرن روکا جا رہا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم کسی نہ کسی سیگے سے خاون کو قائل کرے بڑے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا نے آدم کو ایکسپلائٹ کیا پہلے خود کھا لیا اور پھر کہا میں تو اب چلی سزا یافتہ ہو کے تم بیٹھو آرام سے جنت میں تو آدم اتنے پریوں نے کہا ٹھیک ہے ہماں یار دوزخ ہماہ یار جنت اب میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں. تو وہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم آدم سے پہلے ہوا ٹریپ ہوئیں اٹرنل لائف کے شوق میں ہمیشہ زندگی کے لالچ میں جو شیطانوں نے بہ اور اگر وہ نہ ایسا ہوتا تو شاید مرد اور عورت میں کبھی کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہ ہوتی اس وجہ سے اللہ اور اس کا رسول بیشتر جانتا مگر ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم غلط کہہ سکیں تو یہ حدیث حضرت موسا حضراقی جی جی حضرت موسا نے فرشتہ اجل کے مو پہ تھپڑ دے مارا تھا. نی, ہو ہی نہیں سکتا فرشتہ کہاں اور ایک شخصی لباس میں آئے اور اس صاحب جلال پیمبر کو موسا میں تجھے لینے آیا ہوں تو موسا آگے سے کیا کرے گی تھپڑ ہی مارے گی. اگر کوئی مجھے بھی لینے آ جائے اور کہا چلو جی میں آپ کی جان لینے ہوں تو میرا اور چارہ ہی کیا یا میں بھاگ جاؤں گا یا تھپڑ کے ماروں گا تو میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے بڑا نیچرل کام کیا پرویز صاحب کو بڑا انوکھا کام لگ رہا ہے بعد میں جب موسا کو پتہ لگا کہ یہ واقعی اسرائیل ہے تو پھر بڑی مفاہمت پیدا ہو گئی میرا ایک سلوک پیدا ہو گیا انہوں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا آئی سوری تو یہ ہے کہ تُو مجھے لے جا سکتا ہے اگر تو چاہے تو مجھے لے جا سکتا یہ بڑا دلچسپ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے اسی برس میں ختنا فرمایا اپنا بسولہ کے ساتھ بچوں کے خطنہ میں آپ بھی تھوڑی دیر کر سکتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی رواج نہیں تھا جب تک حکم اللہ کا حضرت ابراہیم کی عمر بھی تو تین سو برس تھی تو تین سو برس میں اسی برس بچپن ہی ہوا نا اور اس وقت تک جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے دین کو قائم کیا سنت خلیل اللہ قائم ہوئی دین ابراہیم کو چنا گیا پروسس سے گزرے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مصنف کا ختمہ نہیں ہوا ہوگا ایک بڑی اہم بات خواتین و حضرات آپ بھی کہتے ہو لوگ بھی کہتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ پہ جا اس نے بھی کہا کہ جادو آتمزاد ایک بڑا استاد بہت معزز ساری دنیا کے لیے سارے وقتوں کے لیے بہت بڑا استاد جس کی تعلیم رہتی دنیا تک قائم رہنی تھی اس سے لوگ بار بار پوچھتے تھے کہ یارس اللہ شہر کیا ہے شہر کیسے ہوتا ہے شہر کی تعریف کیا وہ استاد جو امین ہے وہ استاد جو صادق ہے وہ کیا بتاتا کہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہو مجھے وہ پیمبر جو صادق ہے جو امین ہے وہ لوگوں کو کیا بتاتا کہ شہر کیا ہے جادو کیا ہے اور بغیر جانے ہوئے بتا دیتا تو وہ سچا نہ ہوتا وہ امین نہ ہو. تو خارجہ حضرات اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ رسول اللہ پر سحر ہوا نہیں گزارا گیا ایک بہت بڑے استاد معظم پر سحر اس لیے گزارا گیا کہ جب تک آپ نے اس کیفیت کو دیکھ نہیں لیا سمجھ نہیں لیا انہوں نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ سحر کیا ہوتا اور جب یہ مسئلہ طے ہوا تو نہ صرف یہ کہ بتایا کہ صحر کیا ہوتا ہے بلکہ اس کا حل بھی بتایا اس کا علاج بھی بتایا اور فرما کہ عرش کے پائے سے مجھے دو چمکتی ہوئی صورتیں آتا ہوئی ہیں فلک کی اس لیے خاطر آزاد کوئی غلطی نہ کیجئے گا کوئی شہر نہیں کر سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کی مرضی سے ایک ایسے بڑے استاد کو جو بغیر تجربہ کے اپنا علم کنوے نہیں کر سکتا تھا یہ لازم تھا کہ حضور کیفیت شہر سے گزرتے اور جانتے کہ شہر کیا ہوتا ہے پھر لوگوں کو بتاتے کہ شہر کیا ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ شہر ہوا ہے. یہ کہنا درست ہے کہ شہر ان کے باتن سے گزارا گیا. ایک حدیث میں بہت اعتراض بہت اعتراض بڑی پکی پختہ مستند حدیث میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے روح کی بخشس کا باعث کرم اور عنایت کا باعث حضور کا تحفہ امت اصحاب رسول جمع تھے فرمایا اصحاب نے فرمایا رسول اللہ بڑو اسرائیل کی باتیں ان کے متقیوں اور زاہدوں کی باتیں ہو رہی تھیں فرمایا رسول اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں حضور کا چہرہ غصے سے تم اٹھا کہا تم ایسی بات کرتے ہو تو اللہ تمہیں زمین سے نشت و نابود کر دے گا اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے توبہ کریں گے اور خدا ان کو بخشنے میں زیادہ خوشی محسوس کر مصنف کو بہت اعتراض پرویز کو بہت اعتراض تمام عملیت پسندوں کو بہت اعتراض بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری امت کو کیوں سنائی کہ تمہاری خطا کی کوئی بخشش موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی فنڈا فنڈامنٹلسٹ یہ لوگ پریکٹیکلسٹ جو سمجھتے ہیں کہ تمام زندگی اعمال کا ایک تو جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو وہ ایک جنیکٹک ڈس آرڈر کی شکایت کر میرے تو جین میں میرے تو باپ کے جین میں یہ ہے سب سے پہلی خطا جو زمین و آسمان پہ پہلا کام آدم نے کیا خطا کی اور پہلا کام جو اللہ نے کیا بخشیا بخش کیا اور پہلی دعا جو ہمارے پاس آئی ہے ربنا ضلم لم فسنا لنا۔ تر ہمنا اللہ من مقاصری تو میں سے اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جو اللہ کو اجازت نہیں دیتے وہ اپنے بندوں کو بخش یہ وہ ہارڈن کرمنلس یہ وہ اجازت یہ نہیں دیتے اللہ بچارا کرتا ہے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بڑی مہربان ہستی ہے بڑا کریم ہے وہ ہر ممکنہ دو چار حدیثیں باقشش کی سنا رہتا ہے ہمیں اب کا رسول اور وہ یہ نہیں کہا ہلشکواہ قرآن میں بھی علامیہ کہتا ہے یا عبادی اللہذین اصرفوا علا انفسهم لا تقنطو میں رحمت اللہ کہ دیکھو باقی سارے گناہ کرنا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یقفر وہ جمعیہ وہوالغفور الرحیم میں تمام گناہ بخشتا ہوں کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ میں غفور رحیم ہوں وہ کرتا ہے پرویز نہیں ہونے دیتا وہ نہیں مانتا کہتے نو کوئی گنا شنا نہیں بخشے جانے چاہیے بہت سارے فنڈامنٹلسٹ نہیں مانتے بہت سارے جو سخت ترین علماء ہیں نہیں آتے کو یہ بھی نہیں ہمیں بخشتے چاہے آپ سیول ہو غیر سیول کچھ بھی ہو نہیں بخشیں گے سب کے ساتھ تمہیں ایک طرح سے ہو بچے کو نہیں بخشتے بڑے کو نہیں بخشتے تو یہ ایک گروہ ہے ہمارے اندر جو جو چاہ وہ چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں اسی دین اور اسی خیال کو لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ تدار اور تضاون توازن نہیں چاہتے سختی اور تشدد چاہتے دیکھو بعض اوقات یہ لوگ پیمبر نہیں ہوتے مگر فورس اس بات کی ہیں کہ پیمبر ہماری طرح ہے مان لیا مگر تم تو پیغمبر نہیں ہونا بھی. جب حضور گزر رہے تھے تو ایک جگہ عذاب قبر ہو رہا تھا عزاب قبر ہو رہا. تو آپ نے ایک ہاری شاکھ توڑ کے لگا دی اور کہا جب تک یہ شاخ ہری ہے اس کو عذاب نہیں ہونا موصوف کو بڑا اعتراض ہے یہ تو بڑے غلط ہو گیا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا شفیق پیمبر ہیں اور اگر ان کے حضور سے کسی کو تھوڑی سی تھوڑا سا عذاب ٹلتا ہو تھوڑا سا کرم ٹلتا ہو تو ان لوگوں کو کیا اعتراض ہے I can't understand You can understand You better tell me کہ وہ کس چیز کے خلاف ہیں اس حدیث میں عذاب قبر کے خلاف ہے تو ان کو پتہ جو نہیں اور اگر اس شاخ کے خلاف ہیں جو لگائی گئی تو I, they don't تھنک دی ڈونٹ تھنک لائک prophet and they don't give the right to the prophet ایکٹ لیک پروفیٹ وہ چاہتے ہیں کہ پروف پروفیٹ وہاں سے گزرتے اور کہہ دے اس کو آگ لگا دو یہ پہلی اعداد میں جان رہا تھا. اس قسم کے ان کے تصورات ایک حدیث خاص طور پہ جو عورتوں کے بارے اس پہ بڑا سخت اعتراض ہے اصل میں سمجھتے تھے کہ عورتیں شاید ڈر سے بہتر سمجھیں اور جب ان کے پاس سے گزرے تو حدیث بڑی مختصر سی ہے میرے خیال ہے موسٹ آف دا ویمن ول اگری ویٹ تو فرمایا میں تم میں سے بہت سو کو جانوں میں دیکھتا عورتیں رو پڑی بےچاری ان کو یارسلا ہمارا کیا قصور ہے تو کہا کہ تم ریبت بہت کرتے ہو خامن کی ناشکر گزاری بہت کرتے ہو وہ بیچارہ مدتوں آپ کی فکر کرتا ایک دن اس سے غلطی چوک جائے تو آپ کہتے ہو تم ساری عمر ہی ایسے کرتے رہ تو حضور نے فرما پھر انہوں نے پوچھا کہ یارسول اس کا حل کیا ہے کہا صدقات دیا۔ تو اسی وقت عورتوں نے زیور اتار کے رسول اللہ کے حوالے کیے کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے صدقات ہیں تو خواتین حضرات میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ کہ آپ بھی موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں اور ایک دوسرے کو بہت بہتر جانتے ہیں اور ان کو آپس کے رویوں کا بھی علم ہے اور جو حضور نے بات کی اس کا بھی علم ہے اور جو ایسی نہیں ہیں اللہ ان پر رحم کرے جو ایسی ہیں پھر بھی اللہ ان پر رحم کرے تو حضور نے میرا خیال ہے کوئی غلط پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا مگر یہ نہیں کہا کہ صدقات دینے کے بعد بھی وہ غلط رہیں گی تو دراصل اللہ نے ان کو زیادہ تلقین کی ہے خیرات و صدقات کی Uh, اگلی ساری عقیدت اور محبت رسول پہ لوگوں کی احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پانی گرتا تو صحاب اٹھا لیتے تھوک نکلتی تو اسے منہ پہ مار لیتے اس کو بڑا برا لگتا کہ میرا کیوں نہیں ایسا ہوتا وہ چاہتا وہ کہتا ہے اٹ از امپاسبل یہ ہو نہیں سکتا یہ غلط ہے مگر یاد رکھیے کہ پروفٹ ڈیلیوریٹ ایسا نہیں کرتے تھے مگر جن لوگوں کو پروفٹ کا پتا ہے کہ یہ پروفٹ ہے جن کو پتہ ہے کہ ہم ختم المرسلین کے ساتھ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم اللہ کے آخری رسول کی صحبت میں ہیں وہ بھلا ان کا بال کیسے ضائع ہونے دیں گے ان کا پانی کا ایک کچرا کیسے ضائع ایک پورا وجود جو برکت و خیر والا ہے اس کی ہر چیز برکت و خیر والی ہے تو کیسے اس چیز کو ضائع انہوں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں انہیں احمق سمجھتا مگر وہ اصحاب وقت تھے صاحب خیر تھے ان کو پتہ تھا کہ پروفٹ کی اہمیت کیا ہے اور ان کو پتہ تھا کہ اس نبوت عالی مقام کی کیا چیز ہے کی اور کیا نہیں ہے غالباً متریز کے علم میں نہیں ہے اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے حاضم حضرات بے شمار ایسی اور احادیث ہیں جو موجود ہیں جو شاید سوال و جواب میں بھی نکلیں میں نے بڑے کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں کیا کوئی لفاظی نہیں کی کوشش کی ہے کہ آپ کو مقام حدیث حقائق کا بتاؤں ملبلاگ ایک مختصر سے سوال کا جواب دے کر میں شمار محفل پھر عورشد کے سامنے رکھتا ہوں کہ چوکوں سے علاج کو میڈیکل ٹرمپ پر بیان کر یہ بڑا سیلفش ہوگا میں اتنے بڑے مجمعے میں دو چار ڈاکٹر کے لیے لیچز سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لیچیز پراپرلی گرو کی جاتی ہیں اور بعض جگہ جہاں ایکیومولیٹڈ بلڈ ہوتا ہے کچھ وینس بھی وہاں سے وہ ڈرین کیا جاتا ہے ان سے ان کا خاص ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے جو کہ دانت ہوتے ہیں جس سے وہ کاٹتی ہیں وہ اس طرح کا کٹ لگاتی ہیں کہ وہ بڑی جلدی ہیل ہوتا ہے اور اسٹیمولیٹ کرتی ہیں وہاں پہ بعد میں تو یہ ایک اسٹیبلشڈ میتھڈ ہے اس پہ ایک آرٹیکل ہے جو میں ساتھ لایا ہوں سب کمرے میں پڑھا اگر کس نے پڑھنا ہو کہ لیچز کو اس کے علاوہ میگس کو تو یہ میں ساتھ ہی مطلب فائدہ اٹھاتا ہوں اس بات کا آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ٹپس کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں جن پہ اظہار تعجب کے بجائے انسان کو صبر سے کام دینا چاہیے آج سے پچاس سال پہلے جب لیچز آؤٹ آف فیشن ہو گئی اور سائنس نئی نئی جوان ہوئی اور ٹپ بھی اپنی تفولیت میں تھی اور بڑے ناز و نخرے میں تھی اس وقت وہ لیچیز کا مذاق اڑا رہی اور بھی کچھ طریقے علاج ایسے ہیں جو کسی وقت بڑے اسٹیبلش طریقہ کار تھے آج سے تیس سال پہلے مستن پروسٹیٹ کے کچھ طریقہ علاج سٹینڈرڈ گولڈ سٹینڈرڈ سمجھے جاتے تھے آج وہ طریقے سب سٹینڈرڈ سمجھے جاتے اس سے بہتر ٹیکنیکس نکل آئی ہیں لیس انویسو ٹیکنیکس نکل آئی ہیں تو سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے اگر اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائی کے حوالے سے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو آپ یہ بات میں رکھیے کہ ہم سے بیس سال بعد آنے والے ہمارے کیے گئے استعمال کیے گئے طریقہ علاج پہ ضرور تھوڑا سا آئیں گے تو ہمیں صبر سے کام دینا چاہیے میگیز بھی یوز ہو رہے ہیں علاج میں جو فلائز کی سٹیج ہے جو وہ نہیں وہاں پہ ان کو چھوڑا جاتا کا مرتفع میں جائے گا تصرف سے کیا مراد ہے کیا انبیاء اور وہ کائنات میں تصرف کا حق ہے خالی حضرات گناہ کبیرہ اور سریرا کے بارے میں جیسے اللہ تعالی ممانعت کی باتیں آگے بڑھاتا ہے اسی طرح سہیرہ اور کبیرا کو بھی ہولے ہولے جا کے کھولتا رہتا ہے فار ایگزامپل خدا نے کہا وہ اچ تنب القبائ الفائشہ الما اگر تم بڑے گناہوں سے اور فوائد سے پرہیز کرو اور چھوٹے چھوٹے تو تم سے ہوں گے تو پھر بھی ہم تمہیں بخشنے والے و تنب القبائرسم الفواہش ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو چھوٹے چھوٹے تو تم سے سر زرد ہوں گے ہم تمہیں معاف کریں اس کے بعد دوبارہ جب موقع آیا اور کسی بڑے گناہ کا ذکر آیا تو خدا کریم نے ایک طریقے معافی دکھا دیا جیسے میرا خیال کہتا ہے آپ تصدیق کریں آپ کی مرضی کہ حضرت آدم علیہ السلام و سے جو خطا ہوئی تھی بظاہر چھوٹی تھی ہلکا کھا لینا مگر اگر ماحول دیکھا جائے تو بہت بڑی تھی ورنہ اتنا بڑا اتنا بڑا ہمیں کاروبار حیات کو سمیٹنے کا خطرہ درپیش نہ ہوتا اقبال نے کہا کہ حکم وقتے حکم سفر دیا تھا کیوں اب میرا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کرتا حضرت آدم علیہ السلاۃ کی خطا اللہ کے سامنے ہوئی اگر اصولن دیکھا جائے تو شیطان کو بھی زندگی بھر کا عذاب اور سزا اس ویلے ملی کہ جب اللہ نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے جب میں نے تجھے حکم سنا دیا تھا پھر تجھے کیسی انکار کی مجا اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو حضرت آدم سے بھی خطا اللہ کے سامنے میں دٹس ویری ڈفیکل ٹو امیجن ایون جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اس خدا کی وجہ سے اس کی اگر ڈیوریشن دیکھیے ٹائم دیکھیے اور اتنا طویل عرصہ حیات دیکھیے حکمت الہی دیکھیے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ سزا ابھی جاری ہے جیسے کچھ کرسچنس کا خیال ہے مگر اللہ جب یہ کہتا ہے کہ فاتح کا آدموں مرربحی کلیمات ان فطاب علیہ ان طواب الرحیم کہ ہم نے الکا کی توبہ کہ کلمات آدم کے دل پر اور ہم بخشنے والے تھے تو بہت بڑا وینم جو تھا عذاب کا وہ اللہ نے ختم کر دیا واپسی انشور کر دی بخشش گرانٹ کر اور اللہ نے کہا کہ میں نے اسے بخش دیا جب زمین پہ آنا مقدر ہوا تو زمین کو سزا کے طور پہ نہیں چنا جیسے کرسچن فیت کہتا ہے بلکہ کہا مستقرن و ماتا و یہاں ٹھہرو اب تمہارا اس میں فائدہ ہے تمہیں جو ملی ملائی جنت تھی راس نہیں آئی اب جا کے کماؤ تو اتنی بڑی خطا کے عوض میں جو مشقت ہے وہ جنت کمانے کی ہمیں عطا ہوئی ہے تو سچ اس سے بڑی خطا ہو نہیں سکتی تھی جس کا نتیجہ بلین ایئرز میں اب ہم تک پہنچ رہا ہے اور اس سے بڑی بخشش بھی نہیں ہو سکتی تھی تو اللہ نے اسے نیچرلی سم اپ کر دیا کہ کل یا عبادی اللہ زین اصرفُُل عنف کہ کہہ دے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفوس میں بڑی زیادتی کی جنہوں نے بہت بڑی بڑی خطائیں کی ہیں بڑے بڑے ظلم و جبر کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا آگے اللہ نے ایک قانون دیا ہے جس میں سغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تخصیص نہیں اور فرما ان اللہ یکر جنوبہ جمیہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمام گنا معاف کر اب اس میں کوئی تخصیص نہیں چھوڑی سہیرہ اور کبیرت یہی حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر سے معاذ بن جبل سے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دل سے اللّہ اللہ الا کہا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کرے گا تو صحابی نے موقع لیا پوچھنے کا فرمایا چاہے وہ کبیرہ ہوں فرمایا چاہے وہ کبیرہ ہوں پھر کہا چاہے وہ کبیرا ہوں کہا چاہے وہ کبیر جب تیسری مرتبہ کہا تو رسول اللہ صمایا اللہ تیری ناک خاک آلود ہو میں نے جو کہا ہے کہ چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اللہ سارے گناہ معاف کرے یہ تحاف تحائف رسول انعام بخشش ہیں جو نہیں لیتا نہ لیتے ہمارے بخیل دیتے کچھ نہیں لیتے بھی کچھ نہیں. یہ جو علماء بخل ہیں یا یہ ان کا دل چاہے تو کسی کو بخشش ہی نہ ہونے دل. ان کا کاروباری گنا سے اور سزا سے چلتا ہے بخشش تو ان کے کام ختم کر دیتے مگر اللہ نے ایک چیز پہ بخشش نہیں رکھی جس کی رجت نہیں ہے جس کے پاس اتھارٹی نہیں بخشنے والی جس کو خدا کا احساس نہیں ہے غفور و کی حیثیت سے, اس کی کوئی بخشنے سے جب آپ کی رجت ہے آپ واپس پلٹ سکتے ہو لا الہ الا انت کا انی کن من رضوال کہہ سکتے ہو تو آپ بخشنے کا بخشے جانے کا حق بھی رکھتے اللہ کا ذکر ہو, ذکر خدا کرے کتابیں ہے مگر قرآن میں ایک آئے ہم, ہم نے جو بندوں کو بخشا ہے اس کی ایک ایک آیت وزن کی گنی ہے زمان و مکان کے حساب سے پرکھی ہے کتاب الفسلت آیات ہو ملا دک آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ ایک ایک آیت گنی چنی پیمائش کی ہوئی ہے اس نے قیامت تک جانا اور یہ جو اقوال خدا ہیں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیے ہیں یہ پرسنل لیول کے انڈیویژل لیول کے پیمبر سے بات چیت کی ان کی حیثیت اس لاء کی نہیں ہے جس نے قیامت تک ہے اس لیے حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو خدا نے پرسنل لیول تمام انسانوں کے لیول پہ نہیں بلکہ جیسے یہی حدیث آپ دیکھ لیں جو میں نے کوٹ کی ہے کہ خدا جب کسی کو اپنا علم دینا چاہتا اپنی آگہی دینا چاہتا تو اس کی نظر اس کے اوپر کھول دیتا اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے مسداد کچھ کم لوگ ہوں گے بہت مخصوص اور یہ ایک مخصوص گروہ کے لیے جو بڑے خصائص اور حکمت کے ساتھ خدا کو بڑھنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہوں گے اگر یہ قرآن میں یہ حدیث آ جاتی تو یہ عمومی اور تمام جملہ انسانیت کے لیے ہونا چاہیے تھی ایسا ناممکن تھا اس لیے یہ بات قرآن میں نہیں آئی تو قرآن میں جو آیات آئی ہیں یہ جملہ انسانیت کے لیے ہیں تمام لوگوں کے لیے ہیں اور خوب پرکھی گئی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے متواتر و مشہور آیات میں ڈھالا ہے اور یہ پرائیویسی آف ٹاکس کی ہیں اللہ اپنے پیمبروں سے باتیں کرتا ہے اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے القاع و الحام سے باتیں کرتا ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی اپنی ہیں وہ کبھی کبھی دلوں میں الہام اتارتا ہے اللہ کی طرف سے ہی سارے الہام ہیں جو کتاب کا حصہ نہیں ہے کتاب کا حصہ ایک جملہ بنے گا فعل فجو رہا و تکواہ و نفس وما صبح فلہ فجو رہا و تکوہا باقی باتیں شاید اس کا حصہ نہ بنے اٹس اے رولس اے گائیڈ بک آف گائیڈنس ایک ٹوٹیلٹی کے رول کی کتاب ہے جس میں بعض پرسنل باتیں جو ہیں اللہ نے جدا اپنے پیغمبروں سے کی ہیں اور بہت کی ہیں جو شاید قرآن میں نہیں ہے اگر ضبور اور طورات کو دیکھیں تو موسٹ آف دیم دے پرسنل ٹاکس وچ آر ناٹ اگین مینشن مگر اگر رول دیکھیں تو دوبارہ قرآن میں مینشن ہے جیسے قانون کساس ہے جیسے ٹین کمانڈمنٹس ہیں وہیزا خاصنا میسا کا بنی اسرائیل اللہ تعبود و بال والدین ایسانم وزل قربا ولیطامہ و المساکین وقول اللہ سے حسنم و عقیم صلاط وات زکوٰۃ یہ لاز موجود ہیں. مگر جو پرسنل باتیں ہوئی وہ موجود نہیں راب میر بے کہ پوری دنیا تو تجھے تو یہ سوال کا ہے, کہ مشہور عدیسہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہو کیجئے چاہے تمہیں چین جانا پڑے سوال یہ ہے کہ علم و حکمت کا منبع و مرکز تو مدینہ اور مکہ مکرمہ تھا تو پھر چین کی طرف اشارہ کیوں ہے ماشاءاللہ سوال تو اچھا ہے پہلے جو انہوں نے کوٹ کیا وہ تو بڑا رومنٹک سا ہے پہلے جو اشار کوٹ ہوئے ہیں امیر خسرو نے منحلہ انہوں نے جنازہ آگے نہیں بڑھایا امیر خسرو جنازے پہ موجود نہیں تھے آپ باہر تھے جب خواجہ نظام کی وفات ہوئی ہے تھوڑی سی ہسٹوریکل مستے جب وہ آئے ہیں تو خواجہ دفن ہو چکے تھے آپ مزار پہ تشریف لے گئے بڑا مشہور دوہا پڑا گوری سوئے ڈارے پر پر کیس آگے میرا کسی کو مصرا آتا ہوگا تو اس کا پہلا مزہ کہ گوری سوئے پہ مکھ پہ ڈارے کیس چل خسرو گھر اپنے سانج بہے چوندیس تو اصل میں یہ پڑھا انہوں نے وفات پر باقی اتل بالا ولاؤ قان ب سنگھ سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ وہی اور کتاب موجود تھی مگر یہ اس لگن اور اس طلب کی طرف اشارہ فہم رسول میں کہ علم حاصل کرنے والے خا اوجے شریا پہ دوسری بھی شناخت اسی قسم کی ہے کہ کوئی نہ کوئی اجمی اسے اتار لے کہ کتنی بھی زیادہ دور جانا پڑے اس کی مثال آپ کو حضرت سلیمان فارسی میں ملتی ہے کہاں سے نکلے مبد شمس کے پجاری تھے مدتوں و کے ریلیجن میں گزاری پھر یہودی ہوئے حقیقت کی تلاش میں مدتوں قوم یہود میں گزاری پھر کرسچن ہوئے علم اور آشتی کی تلاش میں مدتوں کلیساؤں کے راہبوں میں گزاری پھر جب وقت آخر آیا پھر اسی شناخت اور اہلیت کی تلاش رہی پھر آگوش رسول میں آئے اور سلیمان فارسی کے نام سے مشہور ہوئے تو علم جو ہے وہ غرض و وغیرہ اور تلاش میں کوئی تخصیص نہیں رکھتا یہ خدائی علم کی بات نہیں ہے بعض اوقات بہت سارے علوم مل کر ایک آگہی کا لیول کریٹ کرتی جیسے کوئی ماٹرکولیٹ جب تک کالج میں نہ جائے اس آگہی کو نہیں پاتا جو کالج کے ایک سیکٹر اف ایجوکیشن کی ہوتی ہے ایک گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ لیول کو نہیں سمجھتا تحصیل علم میں فاہیان اور جو یہ چینی سیاح تھے ٹیکسلا کی یونیورسٹیوں کے دورے لگاتے تھے جیسے آج کے ہمارے لوگ جو ہیں ہاوڈ اور کیمبرج کے چکر لگا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہی علماء مغرب جو تھے یہ کارڈوہ کے چکر لگایا کرتے تھے بغداد کی جنرسٹیوں سے علم لیتے تھے کانسٹینٹین ڈوپل جایا کرتے تھے سورہ علی بران آیت نمبر ایجی اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے اہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں دھوں کتاب اور حکمت سے پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے تو تم کو ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور قبول کرتے ہو اس بات پر میرے عہد کو سب نے کیا سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور فرمایا گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے یہ हिसाब کہاں ہوا क्या کی نوعیت کیا ہے यह طور پر یہ لفظ آیت میں مدد کے اس سے کیا مراد ہے جو؟ اگر نہ دوں تو بہت لمبا سوال یہ بڑی سادہ سی بات ہے جو اسی جب رب کم کا حکم ہوا تو بہت سارے لوگوں نے بہت آگے بڑھ کے سب سے پہل کی تو مشہور ہے کہ جن لوگوں نے پہل کی وہ امبیا چنے گئے پھر جو دوسرے درجے پہ آئے پھر تیسرے درجے پہ اولیاء اللہ تعالی اس طرح ہم. کچھ ہماری طرح آخری صف کے بھی تھے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک آخری صف میں ہم لوگ بھی ہوں گے کیونکہ میں کالج میں کبھی نہیں اگلی صف میں بیٹھا تو ہم بیک بینچرز بھی ہوئے تھے ویسے بھی ٹائم کے لیے آسے بھی بیک بینچرز ہیں تو اس وقت انبیاء جب پہلا اقرار ہو گیا بے کم کا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں خواتین و حضرات مگر میرا دل کہتا ہے کہ تمام نبوت صدقہ رسول ہے قرآن پہلے بھی اترا ہے قرآن بعد میں بھی اترا ہے حضور پہ آ کے ختم ہوا ہے اور یہ آیت تصدیق کرتی ہے کہ عہد کے مطابق تمام انبیاء نے ایک ایک آیتیں قرآن کو تھاما اور رسول اللہ کا ساتھ دیا قوموں پر ملتوں پر نسل انسان پر پورا قرآن, قرآن ایک ذات پر بھی پورا اترتا ہے اور ایک گروہ پہ بھی اترتا ہے اور پورے نسل انسان پر بھی پورا اترتا ہے جب نسل انسان میں پورا اتر رہا تھا تو انبیاء کی ضرورت پڑی تھی جیسے جب حابیل و قابل کا واقعہ پیش آیا اور قابل نے حابیل کو قتل کیا تو ایک قرآن کا قانون اللہ نے انہیں ادھار دیا کہ جس نے فرد واحد کو قتل کیا گویا اس نے نسل انسان کو قتل کیا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا نسل انسان کو بچایا پھر جب ہم کا زمانہ آیا حضرت ادریس کا زمانہ آیا ایک دوسرا قران سے قانون اوधार دیا گیا۔ کتاب سے نکال کے ان کو دیا پیغمبر اس سے میرے رسول کی مدد کا اس میسج کو اپنے لوگوں میں پھیلا ولکم فلکسا سے حیات یاول للالبال علکم تتکون اور پھر سورۃ قصاص ائی القتل في القتل ير ہو بل اور عبد بال عبد والنسوا بالنس تو یہ آیات جو ہیں اس وقت اتری اور دی فسٹ لا گور ہمبی کے زمانے میں اتری مگر بعد میں قرآن میں جمع کر دی گئی تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء نے پچھلے تمام انبیاء نے قرآن کی ایک ایک نصف نصف آیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاشروں کو سنوارا جب نوبت میچورٹی کی آئی انسان بلوغت عمر کو پہنچا بلوغت اخلاق اور فہم کو پہنچا پوری کتاب ان کا نصیب ہوئی اور کہا گیا کہ اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیہ نعمتی یہ سوال کسی پڑھ رہا ہوں اس کا جواب کتاب میں بھی ہے لیکن اس میں مفاد عامہ بھی ہے اور اس پر ایک لفت دکھا پلیز تو ہم بڑے سنسٹیب ہوتے ہیں اس کو سوال یہ ہے کہ آپ کو تسبیحات دیتے ہیں ان کے اثرات بڑے سخت ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان یہ بالکل غلط ہے خواتین حضرات تسبیح کا کبھی بھی اثر سخت نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ان بور تصورات تسبیح پڑھتے میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کنسنٹریشن سے تسبیح پڑھو جو لوگ بھی کنسنٹریشن سے تسبیح پڑھتے وہ خدا سے کچھ چھیننے کی کوشش کرتے میں یہ کروں گا شدت سے کروں گا محنت کروں گا اس کے بجائے مجھے اللہ کوئی موقع دے دے گا کوئی فرشتہ دے دے گا کوئی پاور دے دے گا کچھ مجھ سے ہو جائے گا یہ ہو جانے کی توقع انہیں بیمار کر دیتی ہیڈیکس لگا دیتی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہوتے تسویں جو ہے زمین و آسمان میں ہو رہی ہے پہاڑ تسوی کرتے ہیں ناچنا نہیں شروع کر دیتے نہیں شروع کرتے ورنہ ہمیں بھی جاتے اللہ هو اللہ الخالقل بار مصور آگے دیکھیے لاہما الحسن یہ سب اللہ کے اچھے نام ہے اچھے نام ہے یہ سب لہواوات و آسمان سب انہیں ناموں کی تسبیح کرتے ہیں وہ ہوزیزل حکیم اور اللہ عزت تو حکمت والا جب کسی اور چیز کو فرق نہیں پڑ رہا تصویر سے کوئی گائے جو ہے بکری نہیں بن جاتی کوئی بکری شیر نہیں بن جاتی تصویر سے معمول کے مطابق زندگی جاری رہتی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے آپ میں یہ غیرت یہ سر درد پیدا کیا دہرست نو سچ thing البتہ آپ کی توجہات تصویر کو غلط انٹرفیٹ کرتی ہمارا لبرڈو ریلیز ہو کے ہمارے سائیکولوجیکل ایفیکٹس کریٹ کر دیتا ہے یہ سر درد ہماری ان بلٹ فورسز آف مائنڈ کی وجہ سے ہیں جب بھی آپ نرمی سے پڑھو گے یہ تصویر نہ صرف ان کیفیات کو لے جائے گی بلکہ بالکل آپ کو نواں نکور اور نرم کر دی جائے گی تصویر تو کرتے ہی ہے اس لیے ہیں کہ شدت خیال موجود کو یا شدت نفسیات نفسیاتی کثرت کو آپ کے ذہن سے دور کر کے رہے اعتدال پہ گامزن کرے اور اعتدال میں سر درد تو نہیں ہوتا پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہونے کا بڑے خوبصورت ملک ہے مگر جتنا خوبصورت ہوگا ظاہر ہے کہ اس کی بدسورتی زیادہ نمایاں ہو جائے اچھے لوگ ہیں پوری امت مسلمہ میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں اللہ سے انس تو سارے مسلمان رکھتے ہیں رسول سے محبت کوئی اتنی نہیں رکھتا جتنے پاکستان کے لوگ رکھتے ہیں بھلا اس کو کیسے کچھ ہوگا چھوٹے چھوٹے سے انسیڈنٹ ہولناک خلاف ذہن خلاف انسانیت بعض اوقات اس کی سرسبز چادر کو بدنما کر دیتے ہیں بٹس اونلی فارٹل ٹائم اور ساری دنیا بھی اگر مل کے چاہے ساری دنیا بھی مل کے چاہے تمام جباران جب وقت بھی اگر مل کے چاہیں تو ان کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا یہ ملک زمانہ آخر تک رہنے کے لیے ہے یہ بٹے گا نہیں تقسیم نہیں ہوگا اس نے جو جنگ لڑنی ہے وہ لڑ کے رہے گا اے اے ہند کے اسلام جو ہیں اپنے اخلاص و وفا سے جب یہ دور انتہا گزر جائے گا تو مخلص خالص اور خوبصورت مسلمانوں کا وقت آئے گا یعنی کہ ان سے خطا نہیں ہوگی مگر وہ ایک معتدل معاشرہ اسلام کی بنیاد رکھیں گے جہاں ہم خوشی سے قوانین کی پابندی کریں گے اور اللہ کا قول پورا ہوگا کہ تم پلٹ جاؤ گے تو ہم پلٹ جائیں گے تم لوٹ گے تو ہم لوٹ آئیں گے اور پھر اس ملک نے عزت و ترقی کا خصوصی مقام حاصل کرنا ہے پھر دیدہ و دل فرش راہ ان امامان وقت کا انتظار کرنا ہے اور جیسے ابو نعیم بن حماد کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو ملیا اور مسمار کریں گے اور ان کے عمرہ اور شرفا کو قید کریں گے پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے یہی اس ملک کا مقدر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تلخی ضرور ہے خوف ضرور ہے اجلت ضرور ہے مگر انشاء اللہ منزل مستحکم شاندار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بیڈ پیچ سے گزرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی منزل مراد کو پہنچے حضرات رخص وقت کا سوال ہے اور بڑا لمبا سوال ہے اگر یہ سوال کی وضاحت شروع ہو گئی تو کھانا وانا سب بیچ میں رہ جائے گا اس میں میں آپ کی ووٹنگ کراؤں گا حمزہ مراد کہتے ہیں وٹ از ٹاپ پرائرٹی اینڈ اینڈ ہاؤ کین بی اسٹیبلش میرا خیال یہ ہے کہ پوری زندگی چالیس برس اسی ایک چیز پہ لیکچر دیتے ہوئے ہوگی اور میں مختصر کروں گا بھی تو میرا خیال یہ ہے کہ ادھر کچھ اقوال لکھے ہوئے ہیں جس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ تمام تحقیق علمی اور تجسس فکر کا فطری انجام اللہ اور دوسرا ایک لکھا ہوا ہے کہ تصوف واحد طریقۂ زندگی ہے اور وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس دی ٹاپ پرائرٹی اور جب بھی ہم سوچیں گے نارمل سوچیں گے اور عقل کبھی قائم نہیں رہتی جب بھی یہ درمیان میں رکتی ہے تو بت پرستی شروع کر دیتی ہے جب عقل کا اجراء جاری رہتا ہے اخلاص جاری رہتا ہے جاننے کی خواہش جاری رہتی ہے تو پھر یہ صورت آتی ہے کہ تحقیق علمیا اور مسلسل جستجو ذہن جو ہے آپ کو بالآخر صرف اور صرف خدا تک لے کے جاتی ہے یہی اللہ اس دی ٹاپ پرائارٹی کا مطلب ہے خاجر حضرات ایک سوال ہے کہ آپ کی ساری اچھی باتیں ہمارے لیے سبق کا آموز ہیں لیکن ان باتوں کا اثر صرف وقتی طور پر ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث اور اخلاق کے ہنسنا ہماری زندگی کے ہر لمحے میں شامل ہو جائیں کچھ سے بتائیں کہ تاکہ ہم بھی فائدہ کرنے والوں سے اسی ایگزیکٹ موضوع پہ حضرت حنزلہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا یا ابابک میں محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا روئے جاتے تھے بڑے ہی مخلص صحابی تھی تو کہا ابابک میں محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عل کیسے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں کچھ دیر اس کا اثر رہتا ہے پھر ہم اسی طرح ہو جاتے ہیں تو حضرت وقت نے بھی رونا شروع کر دیا کہتے ہیں ضرا یہ تو بات انہیں بالکل ٹھیک کہی میں بھی ایسے ہی ہوں تو دونوں رونا شروع ہو گیا یا کہنا دو شو تو دونوں روتے ہوئے یہ قبائل صحابہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جیسے آپ سورج کو کہتے ہیں کہ جی سامنے کھلی آنکھ سے نہ دیکھو گرین میں تو اس کا بچے پہ اثر آپ کی بصارت پہ حالانکہ کتنی دور ہوتا ہے پھر بھی ہدایت کی جاتی ہے اسی طرح جب وہ ارتکاز کی نظر جب انسان کے باطن پہ پڑتی ہے تو وہ اس کو بیماری اور اس کو کمزور کر دیتی ہیں اس کی مدافعت کی ساتھ سیل توڑ دیتی ہے اس لیے نظر کا اثر ہونا حسد اور رقابت کی نظر کا اثر ہونا لازم ہے اس کے پیچھے فزیکل فورس ہوتی ہے اس کی مگر اس کا علاج بھی آسان ہے رسول گرامی مرتبہ نے فرمایا کہ جس کو نظر کا آسیب کا اندیشہ ہو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے بسم اللہ اللہ مذہب ہر رہا و بارہ و واسا بہا نظر کبھی ٹھنڈک سے لگتی ہے کبھی گرمی سے لگتی ہے کبھی برائی سے لگتی ہے تینوں کیفیتوں کو اس دعا میں بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ مذہب ہر رہا و برا رہا وصبہ تو یہ دعا کاغذ پہ بھی لکھی ہے تصویرات پہ بھی اگر کسی کو بچوں پہ پڑھنا ہو سلامت رکھنا ہو نظر بد سے محفوظ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھی جا سکے نظر لگے نہ کہیں اس کے لوگ کیوں میں عزت میں جگر کو دیکھتے ہیں نظر کے بارے میں آپ نے سنا کہ خواتین کی نمائن کی کم ہو رہی ہے کہ میں ہوں اور میرے پاس آتی ہیں آئی بلوز کو ٹھیک کروانے کے اور نبی پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا لیکن میرا پروفیشن ہے اور میری مجبوری ہے تو مجھے اس کے بارے میں, کوئی رہا. اور میں فرق یہ فرق ہے ٹوٹلی totally ریموو کر کے پینسلنگ کرنی اور وہ فرق یہ ہے کہ ٹوٹلی totally ریموو کر کے بہوں کو دوبارہ استوار کرنا اور بالوں کی مدد نہ لینی اس کو مردود سمجھا گیا اگر کوئی بریٹیشن جو ہے وہ چند بال ادھر ادھر کر کے ان کی ہیلتھ برقرار رکھ کے درستگی دے رہے تو ان کی جگہ فضول قسم کی پینسلیں نہ لگاتے آپ کی تشستی کے لیے <laughs> میرا صحیح ہے اس کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رکے روشن کے آگے ہو یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانا یہ دوسرا سوال ہے قرآن نے خواتین کو شریف پردے کا حکم دیا ہے اور آپ کی مجلس میں موجود خواتین اس پردے کی خلاف ورزی نہیں کر رہی پردے کے چہرے کے پردے کے بارے میں سے بتائیں کا تو پردے کرنا حکم ہے پہرے کا پردے کا حکم نہیں ہے بلکہ اگر آپ حادث میں دیکھیں امہات المومن تک بھی میدان جنگ میں جاتی ہیں مدد کر رہی ہیں مر، مر زخموں اور زخمیوں کی مرم پٹی کر رہی ہیں بلکہ ڈائلاگ درج ہیں بٹوین لیڈیز کی جو اگر چونکہ ہسبینڈ نہیں تھے جیسے جب جنگ اجنادین میں خولہ بنتے ازبر کے اور خالد کے جنگ یارموکھ میں جب تلواریں ٹوٹتی ٹوٹتی جب خالد پیچھے پلٹے تو ہندا ہند بنتے ابو سفیان نے انہیں چیلنج کیا کہ کیسے دلاور ہو کے تمہاری فوج بھاگ رہے تو خالد کی جو آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا تو کہنے لگے او دشمن خدا اور رسول پیچھے ہٹ ورنہ تیرے سر کا اضافہ ان میں ہو جائے گا تو آپس میں لڑا جھگڑا بھی کرتے تھے پردے کا حکم جو ہے مسلمان عورت کی پہچان قائم کرنے کے لیے ہے اس میں فیس کی سر ڈھانپنا اور اس گریبان ڈھانپنا اگر آپ غور کرو تو اس سے عورت کا عورت پن ختم نہیں ہوتا یہ مسئلہ پیدا اس لیے ہوا کہ جب بنو قریزہ کے بازار میں ایک خاتون نے ایک یہودی کی دکان پہ گئیں اور اس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اس پر ایک صحابی نے اس یہودی کو قتل کر دیا تو کیس واز براڈ ان فرنٹ اور پھر یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا شہید کر دیا تو کیس واز براڈ بیفور دی پروفٹ تو یہودیوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں کیسے پتا تھا کہ یہ مسلمان یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ ابو رسول اللہ تو سمجھتے نہیں تھے تو کہا یا محمد ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ مسلمان اس کے بعد ام المومنی سعودہ کا واقعہ پیش آیا کہ جب ام المومنی سعودہ نکلے تو حضرت عمر نے جو اچھا نہیں سمجھتے تھے امہات المومنین کا باہر جانا تو آواز دیکھا کہا کہ اے سعودہ میں نے تمہیں پہچان لیا تو پھر اللہ کے رسول کو حضرت عمر نے مشرہ دینے کی کوشش کی کہ آپ ان کے پردے کا حکم نے تو حضور خاموش رہے پھر جب آیات اتر آئی جب اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آیا تاکہ یہ مسلمان عورتوں کی حیثیت سے پہچانی جائیں تو قادم حضرات جب میں امریکہ میں تھا تو خواتین ڈاکٹروں کے پاس میں گیا ان میں ایک مسلمان بھی تھی دوسری بھی تدریق کانورسیشن تو وہاں وہ بہت ساری خواتین تھیں تو ان میں سے ایک خاتون نے مجھ سے بالکل یہی سوال پوچھا کہ ہم لوگ یہاں سارے اچھے ہیں اے دوسرے کو جانتے ہیں شریف لوگ ہیں کوئی برائی نہیں ہے تو ہم اگر پردہ نہ کریں تو کیا حرج ہے میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے میں نے میں دور سے تمہیں دیکھوں تو میں تمہیں تمام شریف عورتیں سمجھوں گا مگر میں تمہیں مسلمان شریف عورت نہیں سمجھوں گا اگر میں تمہیں دور سے دیکھوں گا تو چلو میں یہ بدگمانی نہیں کروں گا کہ یہ کوئی بری عورتیں کھڑی میں سمجھوں گا کہ یہ امریکن سوسائٹی کی معزز عورتیں کھڑی مگر میں تمہیں مسلمان عورتیں نہیں سمجھوں البتہ اگر تم نے حجاب لیا ہے جیسے بھی لیا ہے کہ اس میں تخصیص نہیں ہے اور اگر تمہارے غریبان ڈھانپے ہوئے ہیں تو میں دور سے یہ گمان کروں گا کہ ان میں ایک مسلمان عورت بھی موجود حضرات دن کچھ دنوں کے بعد ایک امریکہ کے ہوٹل میں ڈاکہ پڑ گیا لاؤنج پہ ابشیوں نے ڈاکہ مارا وہاں بہت سارے لوگ تھے ایک عورت حجاب پہنے کھڑی تھی ڈاکو بڑے ادھر سے لوٹتے اسے کہا سسٹر یو بی آن ون سائیڈ یو آر موسلم وہ اس کو ایک طرح کر تو بات یہ ہے کہ یہ پردہ جو ہے پردے سے نا نسوانیت مرتی ہے نہ اس کے نسوانیت کا خیال مرتا ہے نہ وہ مردوں کے لیے کو باعث تحریر ہے مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ پہچان بن جاتی ہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں اور پہچان ہی مقصود ہے <تصفح> پہ سنبھال کر چلیے راستہ میں بھال کر چلیے یا دوپٹہ نہ دو <laughs> <laughs> ہوئے جنگ میں اپنا بازو کٹوا دیا تھا اور ان کو غنیمت میں خود شیئر ملتا تھا ان کے بارے میں بازو نہیں کٹا تھا کچھ عرصے کے لیے ام طلحہ کا ذکر ہے کہ آپ نے جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی اور ایسی جانصار عورتیں بھی تھیں جیسے حضرت قسیمہ تھیں کہ جب انہوں نے پوچھا کیا بنا جنگ کا تو کہا گیا کہ ایک تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا پھر پوچھا کہا دوسرا بھی شہید ہو گیا پھر پوچھا کہا تیسرا بھی شہید ہو گیا پھر پوچھا کہا چوتھا بھی شہید ہو گیا, شہید ہو گیا. تو آپ نے کہا میرے حضور اور آقا کا سنائیے تو ان کا رسول اللہ برحمد للہ زندہ ہیں فرمایا پھر مجھے کوئی پرواہ تو عورتوں نے جو محبت اخلاص اور جان سپارے کی جو مثال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کی ہے وہ محترمات وہ اعلی مقام عورتیں میرا خیال ہے کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ ذکر کرنے والے مرد بہت اچھے ہوتے ہیں مگر جو ذاکرات ہیں وہ مذاکرین سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں آج کل کی سنتنے میں میرا سنت خیال یہ ہے جی کہ اگر تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی ہم زندہ کر لیں ہم ہمیں ظاہرہ سنت کی کمی نہیں ہے اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بیس تیس لاکھ اہل تبلیغ بھی نظر آ جائیں گے پچیس چھبیس لاکھ سنتوں برے اجتماع میں بھی نظر آ جائیں گے ایک آدھ کروڑ بہت مسلمان ہوتا ہے تین سو تیرہ کی ایوریج سے دیکھیے بہت زیادہ مسلمان تو ہمیں شاید ظاہرہ عبادات کی اب بھی کمی نہیں موسٹ آف آس پرائٹ گاد بی ش اللہ مگر جو انر اکاؤنٹیبلٹی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ زیرو ہے انر اکاؤنٹیبلٹی ہمیں ہمارا یہ ربانی تعلق جھوٹ سے نہیں روکتا ہمارا اللہ ہمیں رشوت سے نہیں روکتا ہمارا اللہ خاندانی تعصب سے نہیں روکتا ہمارا اللہ ہمیں کسی برائی سے نہیں روکتا ایسے اللہ کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کو زندہ رہنا ہے اگر آپ کو مذہب زندہ رہنا رکھنا ہے، تو کہیں نہ کہیں خدا کو شریک حال کیجیے اتنا دور نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذکر کو ہر جان بنائی امانت کل بنائیں تاکہ کہیں نہ کہیں اس کیا اس کا احساس آپ کے آس پاس رہے کہیں آپ رک کے کہیں یہ غلط سیب میں نہیں دوں گا یہ بےمانی ہے اللہ نے منع کیا کہیں آپ رک کے کہیں میں اپنی اس بہن کے خلاف اس کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کروں گا اس کو حق اللہ نے دیا کہیں آپ کہیں میں اپنے اس دوست کو دھوکہ نہیں کروں یہ خلاف خدا ہے آپ کو اسلام کا نہیں خیال خدا کو زندہ رکھنا اپنے دل میں آپ مردہ خدا نہیں پال سکتے جب تک خدا زندہ کا خیال آپ کے دل میں نہیں ہوگا خلا کے عالم کا خیال نہیں ہوگا آپ اس کو جواب دے نہیں ہوں جب تک آپ اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے آپ کے مذہب کی کوئی شاید کسی چیز کو کوئی خالص فطرت حاصل نہیں کر سکیں کوشش کیجیے کوشش کیجیے کہ آپ کا تعلق کسی مفروضہ خدا سے نہ ہو کوشش کیجیے کہ آپ کا خدا زندہ خدا ہو حقیقی خدا ہو وہ مفروضہ نہیں ہے وہ و راسب نہیں ہے کیا عجیب بات ہے کہ آپ جن و راسب پر زیادہ یقین رکھتے ہو اور خدائے حقیقت پہ اعتبار کم ہوتا ہے آپ جادو پر زیادہ یقین رکھتے ہو اللہ کے اس علاج پہ یقین نہیں رکھتے جو جادو کے بارے میں آپ کا اعتماد آپ کا یقین سراب پہ زیادہ ہے چشمہ حیوان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی آپ نہیں دیکھ رہے یہ ایک غلط مذہب ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں یہ غلط رخ ہے جب تک خدا کی طرف دیان نہیں جائے گا جب تک اللہ آپ کے باتن میں تحرک پیدا نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی خیال میں سے آپ کی کیفیت قلب نہیں بدلے گی اکاؤنٹیبلٹی قائم نہیں ہوگی اور یہ بڑی عجیب سی بات ابو الحرص المحاسبی کی بہن نے فتوا پوچھا امام سے کہ اگر میں گورمنٹ کے بجلی کے لمپوں کی روشنی میں قرآن پڑھ سکتی ہوں حلال ہے کہ حرام ہے, تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے عجیب و غریب عورت ہے تو تو کون ہے میں تیرے فتوے کا جواب نہیں دوں گا جب تک تو بتائے گی نہیں کہ تو کون ہے تو پھر اس نے کہا میں ابو الحرص المحاسبی کی بہن ہوں تو کہا تجھے ناجائز ہے تو گورنمنٹ کے لیمپوں کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ تو اس شخص کی بہن ہے کہ جس کا قول یہ ہے کہ ہم بات کہنے کے بعد رکتے ہیں اور محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بات ٹھیک کہی ہے غلط کہی ہے اللہ کے خیال سے کہی ہے کہ نفسی اشکال سے کی حضرات اگر اتنا تو شاید غیر معقول سے بہت حد سے شاید تقرب اور ہمسائگی کے کی لیے محبت کے لیے ہم اس کا اس کی یاد کے ذریعے اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے غضب سے خوف سے نہیں حسرت ناکام کی وجہ سے نہیں شدت اعمال سے نہیں اللہ کی محبت اس کے وجود عالی کی قربت کے لیے اس صاحب کردار کی اور کردگارِ عالم کے انس کے لیے اللہ کا قَذِكْرِكُمْ آبَاؤكُمْ او اشدہ ذکرہ مجھے یاد کرو جیسے آباؤ اجداد کو کرتے ہو تاکہ مجھے پتا چلے کہ جیسے تم اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہو جیسے تم اپنی بیلونگنگ سے کرتے ہو مجھ سے بھی ویسے ہی کرتے ہو اوشد ذکر ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے انس رکھتے ہو خدا آپ سے انس و محبت مانگتا ہے خدا آپ سے خوف نہیں مانگتا خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنا دوست سمجھو کفا بلاہ ولیم و کفا بلاہ نصیرہ میں تو دوست ہوں تمہارا اے کم عقل و کم ذہنوں کہاں جاتے ہو اہل کفر کی دوستیوں کے لیے کہاں جاتے ہو شناسائیوں کے تلتف کے لیے میں ہی تو تمہارا دوست ہوں میں ہی تو تمہارا مولا ہوں میں ہی تو تمہارا مددگار ہوں وقفا کفا بلائے وقفا و کفا اللہ تعالی سے بہتر انسان کا کوئی دوست نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے اگر آپ اس سے تعلق چھوڑو گے تو دنیا بھر کے امراض کا شکار ہو جاؤ گے بربادی کا شکار ہو جاؤ گے عبادات تصور کی محکوم ہے جب تک کسی کریٹو موٹو برین کے آڈرز نہیں جاتے آپ اس موٹو سے برین موٹو سے اپنے بدن کو احکام جاری کرتے ہو برین ہی موٹو دیتا ہے کہ نماز اخلاص سے پڑھنی ہے یا نفاق سے پڑھنی ہے برین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی نیات عمل کیا ہے اور برین کو برین کو ایموشن کا اخلاص دل دیتا ہے تینوں عمل جب مرتب ہو جائیں عبادات میں رنگ آ جاتا ہے یہ بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے شبغ اللہ اللہ کا رنگ آسن من اللہ شبغتا اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے وہ نہ لہو آبد اور عبادت کرنے والے تو اسی رنگ کو چاہتے ہیں اللہ کے اسی رنگ کو چاہتے ہیں خواتین <الْبَلَاوخ> حضرات بہت شکر گزار ہوں کہ ان خطرات میں وساوس میں آپ کی ہمت عالی نے اس بڑے اجلاس کو ممکن بنایا آئے کنگریچولیٹ یو اور جانس پہلے ایک مرتبہ پھر میں دعا کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم مل کے دعا کریں <تصفيق> نازم آزاد ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ایک اور دوست کی والدہ فوت ہو گئی ہیں ان کو بھی شریک کے دعا فرمائیں اور بہت سارے بہت پیارے اور اچھے دوست جو زندگی میں ہمارا ساتھ چھوڑ ہمارے دوست تھے پیٹرس میں سجاد ان کے والد بھی فوت ہو گئے ہیں جملہ احباب کے جو دوست جو اعزہ و کارب جو بھی فوت ہو گئے ہیں فتح پڑھ کے ان کے لیے دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم پرو مردگان عزیز بہ رساں یہ عالم ان کو مغفرت فرما ہمارے بھائی جو آگے گئے ہم جو آگے جانے والے ہیں سب کے لیے آپ آسانی پیدا کرو قبر کی منزل کی رخصت کی احتیاط ہم کوشش کریں گے اللہ آپ ہماری بخشش و مخفد کا سامان فرماؤ الہ الا انت سبحان کا زر یا والے کرام یا یا جلارے والے کرام لا الہ الا انت سبحان کرنی کل تمرنی انت اللہ اللہ الف لام میم لا اله الا الله هو الحي القيوم اللهم انا ندعوك من شر ما نذرت اقنورين ان ربي على كل شيء قد علم اللهم اجعلني صبورا واجعلني صابرا واجعلني في حل الناس كبيرا اللهم احسن خاتمتنا في امور كلها واعذنا من خزي الدنيا اللہم آئین علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم آئد لکا من البارس والجنون والجلام و سل الاسکام اللہم رب النبی محمد نقفل زمد وزہب غید کلبی و عجلنی بمزلات الفتن ما ایشتناو اللہم صلی علی محمد و علی محمد, و علی محمد, و علی محمد, و علی محمد اللہ <سؤال> صلی <سلم entender> اللہ